ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضرل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مره محترم ساتيو دوستور بزرگو یہ چوتھی نشست ہے قواعد فٹیہ کی مجلسوں میں ہم لوگ مقدمہ ختم کرنے کے بعد دو پانچ قواعدوں میں سے دو قواعد پڑھ چکے ہیں میں دوبارہ اس کو مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ, تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے اور جس روش پر اور جس رفتار میں اور جس راہ میں ہم چل رہے ہیں تاکہ ہم اس راہ پہ سیدھا سیدھا آ جائیں میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ فقہ کے باب میں پانچ ایسے بڑے بڑے قواعد ہیں جو قواعد تمام علماء کیا حنفیہ کیا شافعیہ کیا مالکیہ اور کیا حنا تمام علماء کے یہاں یہ قواعد متفق آ ہیں اور ہر ایک مذہب کے یہاں اس قاعدے کے مطابق لوگ ہی مسائل کو منترد کرتے ہیں تو ان پانچ بڑے قواعدوں میں سے جو پہلا قاعدہ ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے الامور بے الامور دیہا اس کو دوسرے لفظ میں اگر یہ لفظ یاد نہ رہے تو آپ دوسرے لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں ان نم الحمد بن انم الحمد یا العمور بقاصدہ دونوں لفظ کا تقریباً ایک ہی معنی ہے اگر کسی کو یہ لفظ یاد نہیں تو دوسرے لفظ سے اس قاعدے کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اس قاعدے کے معانی میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس قاعدے کا معنیٰ یہ ہے کہ ہر کام کا حکم اس کے نیت کے مطابق ہوتا ہے ہر کام کا حکم اس کے نیت کے مطابق ہوتا ہے اور پھر میں نے اس قاعدے کی چند مثالیں پیش کی جو آپ کو یاد ہی ہوگی ہوگی وہ مثالیں اس طرح سے ہم لوگوں نے دوسرا قاعدہ بھی پڑھ لیا جو قاعدہ یہ ہے المشقت تجلب تجرب تیسیر مشقت آسانی کا سبب ہے جہاں مشقت ہے اسلام نے وہیں آسانی کا راستہ ہمیں دکھایا ہے اور اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اگر اگر کسی عورت کو کسی عورت کے جسم کے کسی حصے میں کوئی بیماری ہو جائے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پڑے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تو وہ ڈاکٹر اجنبی ہے وہ کسی اجنبی عورت کے چمڑے کی طرف یا ان کے بدن کی طرف وہ کیسے دیکھیں گے جائز نہیں ہے تو یہاں ہمارے لیے دو پریشانی ہے ایک پریشانی یہ ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے تو اس کا مرض رستہ راستہ بڑھتا رہے گا اور اگر ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو ایک حرام کام کا ارتقاب ہوگا کہ ہم ڈاکٹر ڈاکٹر جو ہے ایک اجنبی عورت اور دیکھیں گے تو یہاں اگر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے ہیں تو اس کا مرض بڑھ کر کے اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے لہذا ہم جا کر کے ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرائیں گے یہ چونکہ مشقت ہے پریشانی ہے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی کہ وہ اب جو حرام ہے وہ حرام نہیں رہ گیا ضرورت ہے تمہاری جاؤ اور وہاں علاج کرا کے آؤ لیکن اس میں یہ بات ملحوظ رہے کہ جس قدر ضرورت ہے جس قدر ہی ضرورت ہے اتنی ہی مقدار میں وہ دیکھے ایسا نہیں کہ کہیں پھوڑا اور کھنسی نکلی ہے تو اس کے لیے آپ کہیں کہ جو ہے آدھا بدن کھول دیجیے ایسی بات نہیں ہے اور بہت سارے ایسے ڈاکٹرس ایسے ہوتے ہیں جو جن کی نیت خراب ہوتی ہے تو آپ وہاں وہاں محرم ساتھ رہے وہاں محرم ساتھ رہے بعض علاقوں میں میں نے دیکھا الحمدللہ کہ جب عورتوں کا کوئی علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کے جاننے والوں کے یا ان کے ماں کو یا بھائی کو یا بہن کو یا اور کسی کو وہاں کھڑا رکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور اگر ڈاکٹر مسلمان ہے تو اس کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ میں ایک اجنبی عورت کے ساتھ کیسے خروت میں آ رہا ہوں ابھی یہاں آنے سے پہلے میرے کمر میں درد ہوا تو میں ہاسپٹل گیا تو وہ مجھے انجیکشن لگتی ہے انجیکشن کے لیے کنٹینوسی لڑکی وہ مجھ کو اندر لے گئی تو میں سوچا کہ اور کوئی ہوں گے دیکھا کہ تنہائی ہے تو میں نے کہا کہ یار مجھ کو تنہائی میں کیوں لے کے جانا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں حالانکہ میں کچھ نہیں کروں گا لیکن شرعی اس میں شرعی حکم ہے میں اپنے کنٹرول میں ہوں الحمد للہ اور نہ کوئی بری نیت ہے لیکن آپ کی نیت ہو یا نہ ہو خلوت جب ہو جائے تو آپ گنہ گار گنہ گار پھر میں دیکھا کہ اگر میں نے کہا کہ آ, مجھے ایسا نہیں کرنا ہے تو کہا کہ اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ جائیں اگر نہیں کرنا ہے تو جائیں کیا کریں گے پھر مجبوری میں مجھ کو جو وہاں لگانا پڑا پھر وہ ہم باہر تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے انسان کوشش کرے کوشش کرے اگر راہ نہیں مل رہی ہے تو اس وقت مجبوری میں وہ لے تو اس طرح سے ہم لوگ دوسرا قاعدہ بھی پڑھ لیے اب جو تیسرا قاعدہ ہے وہ پڑھیں گے تیسرا قاعدہ کیا ہے القین لائے عزور و بشک القین لائے بشک شک سے یقین میں کچھ فرق نہیں آتا ہے کیا مطلب مجھے یقین ہے کہ میرے گھر میں میرے گھر میں ایک موبائل رکھا ہوا ہے میں نے کل خرید کے لایا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ڈھونڈ کے تو آیا تو نہیں ملا لیکن اس کو یقین ہے بھائی میں کل رات کو خرید کے لایا ہوں اور رکھا ہوں میرے گھر میں کیسے نہیں ہے ہوگا ضرور ہوگا ہو سکتا ہے آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے یقین ہے میں خرید کے لایا ہوں اور آپ مجھے شبھا ڈال ہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے یہ تو شبہ ہے نا ہاں? شک ہے نا تو شک سے یقین میں کچھ فرق نہیں آتا ہے یعنی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ گھر میں موبائل نہیں ہے تو میں یہ یقین نہیں کروں گا کہ ہاں اب نہیں موبائل ایسا نہیں کہوں گا اس لیے کہ سکتا ہے کہ تم کو نہ ملا ہو یا تم اس کی جگہ تک نہیں پہنچ پائے ہو اس کی دوسری مثال جو شیر مثال ہے وہ یہ ہے جیسے میں ایک مثال ہمیشہ پیش کرتا ہوں انسان لوگ انسان ہیں انسان ہے نا تو انسان کی اصل کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے کہ جو دھوپ میں کھڑا ہوگا تو نکلے نہیں کہ نہیں نکلے گا انسان جب دھوپ میں کھڑا ہوگا ہر انسان تو وہ اس کا دھوپ نہ اس کا سایہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا ہے نا نہیں بعض لوگ کہتے کہ نہیں تھا نا تو آپ ان سے کہیں گے دیکھیے یقین ہے کہ آپ انسان ہیں اور انسان کا یقینی طور پر سایہ ہوتا ہے آپ کے شکوک و شبہات سے میرا یقین جب جائے گا نہیں آپ کے شکوک و شبہات سے میرا یقین نہیں جائے گا یقینی طور پر آپ ہم کو یقین ہے کہ آپ وسلم انسان ہیں بشر ہیں اور ہر بشر کا سایہ ہوتا ہے لہذا ہم اس بات کو چھوڑ نہیں سکتے آپ کے شکوک و شبہات کی بنا پر اور ایک مثال آپ کو کیوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو فرمایا وضو فرمایا اب جب وضو کر کے نماز پڑھیں تو نماز کے بعد دس منٹ ہوا یا پندرہ منٹ ہو یا اثر کا وقت ہو گیا یا آپ مان لیجئے کہ ظہر کی نماز پھر تاخیر سے پڑھیں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اثر کا وقت ہو گیا اب آپ کو جب اثر کا وقت ہوا تو آپ کو شبہ کو شبہات ہو گیا کیا آیا میرا وضو ہے یا نہیں ہے میرا وضو ہے یا نہیں ہے میں نے تو وضو کر کے ہی ظہر کی نماز پڑھا تھا لیکن اس وقت جو ہے میرا وضو ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ میں نے ظہر کی نماز وضو کے ساتھ ہی پڑھا تھا اب آپ کو شک و شبہات ہو رہا ہے کہ کہیں تو میرا تو نہیں ہو گیا یا کہیں میرا وضو تو ٹوٹنے گیا ہے یہ شکر و شبہات ہے تو اس کا حکم ہم کیا تو اس کا فیصلہ ہم کیا کریں گے کیسے کریں گے اس قائد سے کیسے کریں گے ال یقین الب شخص شک... شکو کو شبہات سے یقین کا یقین میں کچھ فرق نہیں آتا یقین برقرار ہی رہتا ہے لہذا ہم کہیں گے کہ آپ کا وضو ہے اللہ کہ آپ کنفرم ہو جائیں یقین آپ کے دل میں جائیں نہیں نہیں میں اس وقت جو ہے وہاں ملاقات کرنے گئے تھے گاڑی میں تو میرا وضو چھوٹ گیا تھا ہاں جب آپ یقین کا مقابلہ یقین ہی کر سکتا ہے یقین کا مقابلہ شکو کو شبہات نہیں کر سکتا ہے لہذا ہم کہیں گے کہ آپ کا وضو باقی ہے آپ اسی وضو سے آصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے برخلاف یقین اس کو الٹا بھی تو ہو سکتا ہے جیسے مان لیجیے کہ آپ حمام گئے دس بجے بارہ بجے زہر کی اذان ہو گئی اب وہ حمام سے آپ آپ کو یقین ہے کہ میں حمام گیا تھا وضو ہی کیا تھا اب بعد میں آ رہا ہے کہ حمام جانے کے بعد میں وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا وز کیا تھا یا نہیں کیا تھا لیکن آپ اتنا کنفرم ہے کہ میں ہمام گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر آپ کو شکوک ہو رہا ہے کہ میں یہ وزو کیا تھا یا نہیں کیا تھا یار وزو تو یہاں آپ کا شک کیا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وزو کیا تھا لگتا ہے کہ وزو کیا تھا لیکن آپ کا ہمام جانا کنفرم ہے تو جب آپ جانا کنفرم ہے تو ہمام میں تو وزو نہیں رہتا انسان کا یعنی میرے کہنے کا مطلب کہ ہمام کی جو خدائے حاجات ہیں وہ پوری کرنے سے وزو پھوٹ جاتا ہے تو آپ حمام سے اپنی قزائے حج پوری کیے لیکن آپ کو وضو بنانے میں ہی شک ہے تو آپ نے یقین کیا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے اب یہاں شبہ پیدا ہو رہا ہے وضو کے باقی رہنے میں وضو میں نے کیا تھا نہیں کیا تھا لہذا کیا حکم ہوگا اس کا آپ کا وضو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ وضو بنائیے پھر نماز پر کی کیا ہے ہے کہ کچھ ہوئی کو ایک آدمی شک ہے نہیں تو, تو, تو, تو سے یقین, یقین کا فرق فرق نہیں یقین یہ, یقین یہ ہے کہ کسی نے اصل یہ ہے کسی نے چر نہیں کیا ہے, ہے, ہے میرا موبائل چوری تو کیا لیکن کسی کو میں جانتا نہیں ہوں یقین ہے لیکن کسی ایک انسان پر شکو کو کر کے اس پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں اندر یقین, یقین ظائ نہیں ہوتا ہے یقین ٹوٹتا نہیں ہے شکر و شبہات کی وجہ سے لہٰذا اس مسئلے کا حکم ہم یہ نکالیں گے کہ شکر و شبہات کی بنیاد پر ہم اس پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول کے حادث موجود ہیں ہم لوگوں نے کل پڑھا اللہ کے رسول نے فرمایا والیمین من البینت ہم یہ نہیں دیکھیں گے فاسق ہے فاجر ہے چور ہے جھوٹا ہے کچھ بھی ہو بر ان کا مسئلہ تو اللہ کے یہاں تو سبرد ہے جو دعوے دار ہے اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کا موبائل چوری ہوا ہے یا آپ کا پیسہ چوری ہوا ہے فلاں نے لیا ہے تو آپ دو گواہ برائے مہربانی پیش کریں اور اس بات کو ثابت کریں کہ میں نے ان کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے یا انہوں نے چورو کیا ہے اگر دو گواہ آپ کے سامنے حاضر ہے تو آپ ان کے مطابق فیصلہ کریں اگر آپ کے پاس دو گواہ نہیں ہیں تو اللہ کے رسوم فرمایا اور قسم وہ اٹھائے گا جو انکار کا تک نے نہیں لیا ہے وہ قسم خاکو بری ہو جائے گا یہ ہے اسلام کا فیصلہ اسلام نے جو ہمیں فیصلہ دیا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہے دیکھیے اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر کہیں گے کہ بھائی شکر کو شبہ دے تو زندگی میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی حل نہیں ہو مسئلہ بڑا نہیں رہے گا کیا فیصلہ ہوگا اس کے یار کچھ فیصلہ نہیں ہے اسلام نے فیصلہ کر دیا اب وہ جھوٹے قسم کھانے والے کے لیے وہ کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے جو ہے تام جھوٹی قسم کھایا اللہ نے اس پر جو ہے جنت حرام کر دیا ہے جہنم واجب کر دیا تو لہذا وہ وہ جانے اب وہ میں ایک موبائل کے لیے میں اپنے آپ پر جہنم کو لازم کر لوں واجب کر لوں یہ تو بیوقوفی کی علامت ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے ال یقین اللہ حضول تیسرا قاعدہ ہمارا ہے کہ یقین سے یقین میں شکوک و شبہات آ, کا کوئی دخل نہیں ہے یا آ, شکوک و شبہات سے یقین میں کچھ فرق نہیں آتا ہے یقین کس کو کہتے ہیں پہلے ہم لوگ جانیں یقین اور شک یقین اور شک کو ہمیں جاننا ہے میں نے مثال سے آپ کو واضح کر دیا پھر مزید مزید چیزوں کے لیے ہم کو بتا رہے ہیں یقین کہتے ہیں علم وہ آگے ہی علم کو کہتے ہیں جاننے کو عزم کے ساتھ جاننا یہ یقین ہے عظم کے ساتھ جاننا یعنی میں کسی کو جان رہا ہوں بالکل عظم بالجزم کے ساتھ یعنی کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں ایسے نہیں کہ جو ہے دائیں بائیں سے میں جانتا ہوں کہ اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اس بنا پر آپ کا حکم یہ ہے یقین کا لغت میں معنی ہے علم وہ آگ ہی وہ کہتے ہیں جس میں شک و شبہ کا شائبہ نہ ہو وہ علم جس میں شک و شبہ کا شائبہ نہ ہو اس کا اس کا کوئی دخل نہ ہو اس علم کو یقین کہتے ہیں ہر علم کو یقین نہیں کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس کا اس کے چار بیٹے ہیں لیکن مجھے شک و شبہ شبہ ہے کہ پتا نہیں اب وہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے تیسرا والا اب وہ یہ کوئی دوسرا کے گھر سے آیا تھا یا کیا تو یہ یقین نہیں ہے یقین ہے کہ کنفرم کے ساتھ اس میں آپ کو شک و شبہ کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو یقین کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بِهَا أَنفُسُهُمْ وَعُلُوًا انہوں نے انکار کیا یعنی زبان سے انکار کیا لیکن اس کے دل میں اس, اس, کے اس کے دل میں یہ بات جاگوزی ہے دل میں بیٹھی ہوئی یہ بات لیکن اسے زبان سے انکار کر رہے ہیں براہن کے بارے میں اللہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مشرقین کے بارے میں کہ وہ زبان سے صرف انکار تو کرتے ہیں لیکن اس کے دل میں یقین ہے علم جازم ہے علم مستحکم ہے وجہ اور انہوں نے نشان الہی کو ظلم اور غرور کی بنا پر ٹھکرا دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے یعنی علم یقین کے ساتھ جان گئے تھے جس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تھا دیکھیے اب یقین کلم یقین جو ہے فقہ اور اصولین دو دو جماعت ہیں دو گروپ ہیں ایک فوقا کی جماعت اور ایک اصولین کی جماعت ان کے ہاں یہاں فکہ کے یہاں یقین کسی کو کہتے ہیں اور اصولیوں یہاں یقین اور کسی کو کہتے ہیں اصول کے اصطلاح میں اصولین یقین کس کو کہتے ہیں اصولی اصول فقر والے اصول سمراج اصول الفق والے ہاں کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ یہ ارتقاد جاظم جو وجود اور عدم دونوں صورت میں واقع کے مطابق ہو جیسے واقع کے مطابق یہ علم کو یقین کہتے ہیں جیسے کوئی باہر کھڑا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو کلاس روم ہے کلاس روم میں ہر بچے کے لیے کرسی ہے اور آگے ٹیبل ہے تو آپ وہاں سنیں آپ وہاں بات کو سنیں سننے کے بعد اب اندر آئے تو آپ نے اس بات کو بالکل ویسے ہی پایا جیسے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرسی بھی ہے اور ٹیبل بھی ہے تو ان کی خبر حقیقت کے موافق ہے نا اس کو کہتے ہیں علم یقین یعنی علم یقین وہ علم ہے جو واقعے کے مطابق ہے جو واقعے کے مطابق ہو اور اندر باہر کو کسی نے کہا کہ اندر جائیں کلاس روم کے اندر تو جیسے پارلیمنٹ میں ہر ممبر کے سامنے مائکروفون رکھا ہوا ہے وہاں بھی مائکرو رکھا ہوا ہے آپ اندر آئے تو دیکھا کہ نہیں ہے تو یہ واقع کے خلاف ہے نا تو دیکھا ہم اس کو علم نہیں کہیں گے یقین نہیں کہیں گے یقین ہر وہ علم ہے جو وجود میں اور عدم میں یعنی یہ کسی چیز کے ہونے میں یا نہ ہونے میں یقین کا واقعے کے مطابق ہو جیسے کسی نے کہا باہر کہا کہ وہاں کرسی اور ٹیبل ہے لیکن ہر طالب کے سامنے مائکروفون نہیں ہے آپ اندر آئے تو دیکھے کیا واقعی مائکرو نہیں ہے تو اس خبر کو کہیں گے یقینا کہ یہاں تھوڑا سا ساحل ہے تھوڑا سا ڈھیلے ڈھالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقین زن غالب کو کہتے ہیں علم جان کو تو کہتے ہی ہیں جو جو حقیقت کے موافق ہو اس کو تو کہتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ غالب زن غالب ذن کہتے ہیں ذن کہتے ہیں یہ اعتقاد ارادہ مجھے لگتا ہے کہ اسی نے ہی لیا ہوگا اسی نے ہی لیا ہوگا یہ ذن ہے لیکن ذن ذن کی تقریبا تین قسم ہے زن کی تین قسم ہے آپ کسی پر شک کریں شبہ کریں اس کی تین قسم ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں زن مرجو یعنی 40% 30% 20% یعنی کم ہو اور یہ کیا ہے زن مشتوا مستوی یعنی برابر ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں یعنی مجھے شک تو ہو رہا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 50% یا 60% پرسینٹ ایسے نہیں کہہ سکتا ہوں یعنی دونوں برابر لیا بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی لیا ہو سکتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور ایک زن ہے ایک شبہ ہے جس کے اندر 60% جو ہے اس کا علم یعنی سچ ہونے کا امکان ہو اور 40% جھوٹ ہونے کا امکان ہو اس کو کہتے ہیں زن غالب زن غالب یعنی زن ہے لیکن یقین کا پہل تھوڑا سا زیادہ ہے اور شک اور شبہ کا پہل تھوڑا سا کم ہے اس کو زن غالب یعنی وہ لیا ہے مجھے نہ لینے میں 40% پرسینٹ شک ہے لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ 60% پرسینٹ میرا کہہ رہا ہے کہ وہ لیا ہوگا اسے کہتے ہیں ذن غالب وہ کہا کہ یہاں ذن غالب جو ہے یقین ہے یقین ہے لیکن یہ قول مرجو ہے یقین وہ علم ہے جس علم کے ساتھ کوئی شبہ نہ ہو اور وہ علم واقعے کے مطابق ہو جی فرمائیے جی قرآن میں قرآن میں ذن کا لفظ دو میں استعمال ہوا ہے دو معنی استعمال ہوا ہے اور ان میں سے ایک معنی یقین کے لیے بھی ہے اور ایک معنی جو ہے شبھات کے لیے ہے اللہ رب العالم فرماتے ہیں کہ وہ انگنی مل یہاں ذن کا معنی کیا ہے ذن کا معنی ہے کہ یہ شبہات حق میں وہی مانا ہے جو میں نے ان کے دریا میں تو یہاں زن کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زن کا اعتبار کرتے ہیں حالانکہ زن کا کوئی اعتبار نہیں ہے زن سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور میوبن حق کشیا زن کچھ حق حق کا فائدہ ہے اسی طرح سے زنگ کا اطلاع قرآن مجید میں اعتقاد جازم کو مانا واد ہوا ہے لیکن وہ کیسے ہم کسیں گے کہ کہاں زنگ کے معنی میں ہے اور کہاں احتقاد معنی میں ہے وہ ہم کو سیاح اور سباب کلام کے آگے اور کچھ سے پتا لگے گا ہاں قرآن میں ہے نا ان کا اعتقاد ہے ان کا اعتقاد ہے کہ وہ قیامت کتنے اٹھائے نہیں جائیں گے اللہ نے کہا بتا دو قسم خدا بتا دو کہ اللہ تم کو اٹھائے گا اور تمہارا حساب کتاب بھی کرے گا اور یہ اللہ پر بہت ہی معمولی ہے آسان آسان ہی تو ہم یہاں زن, زن اور یقین کا معنی کہتے زن سے ہم سیاق و سباق سے حاصل کریں گے یا کوئی دوسری نصوص جو ہمیں بتائے کہ یہاں زن کا معنیٰ جو ہے یقین کے ہیں اس لیے اتنا عباس رضی اللہ علام ہو،, ہو اس کو آج کی یہ بتا دے کہ اس زن کا معنی یہاں زن نہیں ہے شبھہ نہیں, نہیں ہے شک نہیں ہے بلکہ یہاں مراد کیا ہے یقین ہے تو ہم جو ہم کہیں گے کہ یہاں یقین معنی ہے اس لیے کہ دوسرے دلائل سے ہم کو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں سے مراد یقین ہے ہاں. جی نصوص نصوص شرک اسلام نصوص ہیں ان کے دو قسم ہیں ایک یہ ہے سبوت سبوت اور یہ الدلالہ دنی الدلالہ اس کو ہم مانا اور مانا اور کیا کہتے ہیں ثابت ہونے کے اعتبار سے ہم محسوس کچھ چار حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک قطعی ثبوت ایک دندی ثبوت قطعی ثبوت یہ ہے یعنی اس کا کنفرم ہے یا اللہ کی طرف سے ہے رسول کی طرف سے کہا ہے الگ رسوم متوادر حادث ہیں یا مشہور روایت ہیں یا کہتے ہیں اس کو عزیز ہے قرآن تو اس کو کوئی یقین متوادر ہے تتری و ثبوت ہے اور ایک دندی ثبوت روایت ہاں. اب وہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو نہیں بھی ہو سکتا ہے ہاں. لیکن خبر احاد کے بارے میں کچھ لوگوں نے شبہ پھیلایا ہے ہاں. وہ کہتے ہیں کہ خبر احاد علم زن کا فائدہ دیتا ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے المرسلہ کتاب کے اندر جہمی اس کے دار پر انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے خبر احاد کو کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ خبر احاد کا فائدہ دیتا ہے وہ بدایتی ہیں وہ ہیں اس سے ہمارا سارے شریعت کے احکام کا بیڑا گرک جاتا ہے اگر ہم کہیں گے کہ خبر احاد یہ زن کا فائدہ دیتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وَإنَّا تو ہمارا مسئلہ ایک غلط ہو جائے گا بھائی ہم تک تو سب کچھ چھوڑ دیں گے نہیں بلکہ یہ یہ بدعات ہے جو بعد میں لوگوں نے یاد کیا ہے خبر احاط ہمارے یہاں اور یقین دکھایا دیتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے ہے سب سے جی جی جی یہ ابن ٹین نے اس کو بیان کیا ہے سوائے اور مسئلہ کے اندر اب قاعدہ کا اسمالی معنی ہم بیان کرتے ہیں کہ قاعدہ کا کیا معنی ہے اسمالی طرح اس کیا مانتے ہم سمجھدان کو جب انسان کو کسی چیز کے وجود یا عقوق پر یقین ہو جب انسان کو کسی چیز کے وجود اور یقین پر عقوع پر یقین ہو پھر اس کے خلاف اس پر شک و شبہات کا الغار ہو شک و شبہات جو ہے اس پر آتے رہیں آتے رہیں یا اس کے برعکس کسی انسان کو کسی چیز کے نہ ہونے کا یقین ہو لیکن پھر اس پر شکو کو شبات آ رہا ہے کہ آیا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان یقین پر بنا کرے گا یقین پر بنا کرے یعنی پر یقین پر عمل کرے گا اور شک و شبات کو چھوڑ دے گا جیسے آپ کھانے کباب کے طبا کر رہے ہیں نا توا کر رہے ہیں کھانے کھانا کباب ایک طباع دو طباف تین طباف اب چوتھے اور پانچویں طباق آپ کو شک ہو گیا کہ آیا میں نے چار کیا یہ چوتھا ہے یا پانچواں ہے یہ چوتھا ہے یا پانچواں ہے اچھا آپ آپ لوگ بتائیں اس قائدے کی روشنی میں کہ اس کا حکم کیا ہونا چاہیے اس وقت ہم کیا فیصلہ دیں گے ہاں کیوں چار کہیں گے چار کا یقین ہے کنفرم ہے پانچ کا ہونا شک ہے تو ہم اس کو چار کا گنا کریں گے کسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے آپ روزگار یار یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے دوسری ہی یا تیسری ہے حکم ہوگا اس کا دوسری, دوسری ہے کیوں دوست دوسری رکار کا ہونا ہمارے لیے یقین ہے اور تیسری کا ہونا شکر کو شبہات ہے لہذا شکر کو شبہات سے یقین میں کچھ فرق نہیں آتا ہے ہم یقینی پر گنا کریں گے اس طرح سے آپ بہت سارے مسائل کا حل آپ اس قائدے سے نکال سکتے ہیں یہی ہے فائدہ قواعد فکریہ کے پڑھنے کا اچھا آپ یہ کہیں گے کہ مولانا فخائے کرام نے جو یہ فائدہ ایجاد کیا ہے یا قاعدہ بنایا ہے تو ان کی کوئی دلیل بھی ہے قرآن و حدیث اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے بنا دیے ہیں تو میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ کوئی بھی قاعدہ کوئی بھی قاعدہ اپنی طرف سے کوئی بنا, بنا نہیں سکتا ہے اس لیے کہ شریعت ہماری نہیں ہے شریعت کا مالک نہ ٹھیکے نہ میں ہوں نہ آپ ہے نہ کوئی عالم دین ہے نہ کوئی صحابی ہے نہ کوئی تابری ہے یہ تو اللہ رب العالمین کے فرمائے ہوئے اور دی ہوئی ایک نعمت ہے جس میں حزف اضافہ کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے کہتےمل تو عارف نہیں متی اجمہ مالک نے کہا کہ جس کو یہ شبہ ہو جس کو یہ شبہ ہو کہ دین ناقص ہے تو گویا یہ کہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائن ہیں ہے ناودہ ہے نا یعنی انہوں نے دین مکمل نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے دن مکمل ہے رات کہہ رہے ہیں کہ دین نامکمل ہے اس لیے ہم براج وغیرہ سے دین کو پورا کر رہے ہیں اور ایسا ایسا کر رہے ہیں کہ دین کو مکمل کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سلم نوزمال اس مسئلے میں خیالت کیے ہیں یعنی پیغام پہنچانے میں اور تبلیغ کرنے میں نوزار تو کسی انسان کو یہ اتھورٹی نہیں ہے کہ شریعت اسلام کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرے یا کسی چیز کی اس میں تنقید کرے کمی کرے لہذا یہ شریعت سے متعلق جتنے علوم ہیں یہ سب جو ہے نصوع سے قرآن احادیث سے مستمت ہیں اسے اسلال کر کے بنایا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس قاعدے کی دلیل ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما الا بنا انا بنا لا من الحق اور بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ وہم و گمان کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اکثر ہوں اللہ بن اور بہت سارے لوگ وہم و گمان کے و خم میں پھنس چکے ہیں وہم و گمان کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں لیکن یقین جانو میرے بندو اللہ, اللہ ہم اس خطاب کر رہے ہیں قرآن ہمارے لیے چٹھی ہے نا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو خطاب کر رہے ہیں کہ بندہ سن لے لائی حقیہ ظن اور گمان وحم گمان سے کچھ کام بدلتا نہیں ہے یا اس کا حکم نہیں بدل جاتا ہے یا وہ گمان سے کسی چیز کا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے لہذا یقین ہمیشہ ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے یقین ہی یقین ہی کے طور پر آپ کریں گے تو آپ کو آپ کو اجر سباب بھی ملے گا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے ہاں اور شکر کو شبہ کے بنیاد پر کریں گے تو وہ کام آپ کا رائے گا برباد باطل ہو جائے گا بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یار کہ ہم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو شیطان وس ڈالتا ہے اور اس کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میری ہوا نکل گئی یا میرا عزو ٹوٹ گیا اس کو شکل و شبھا جاتا ہے تو ایسے موقع پہ ہم کیا کریں اللہ کے رسول نماز چھوڑ کے نکل جائیں اور عزو بنا کے پھر دوبارہ نماز پڑھیں یا نماز کو پڑھتے رہیں سوال سمجھ گئے نا اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے جب ہم نماز میں پڑھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پیٹ میں ایک طرح کی آگے آواز نکلتی ہے گٹمٹ گٹمٹ سے کرتا ہے اور پھر ہمیں ایک شکو شہری تو ہوا تو نہیں نکل گئی ٹوٹ تو نہیں گیا پریشان پڑ ہو جاتا ہے اس وقت. اب میں ہوں ٹوٹ گیا ہے تو اب تو حالانکہ نماز, نماز کے اندر میں کھڑا ہوں اور شکو شر جو ہے آ رہے ہیں اس وقت میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نماز پڑھوں یا لا ينصرف حتى يسمع او اللہ کے کہا کہ شکو کو شکو شبہات کو چھوڑو جب تک تم ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لو یا ہوا نکلنے سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس بدبو تمہارے ناک میں نہ آ جائے یقینی طور پر تب تک تم اس شکو کو شبہ کو دھوپ بھگاتے رہو اگر کسی اگر مسجد میں کھڑے ہوں آپ اور ملا آ, اگر کسی کے ہوا خارج ہونے کی اگر آواز آ جائے اب یہ یقین ہے کہ صبح ہے یقین ہے یہ یقین ہے کہ اس کی جو ہے اس کا وزر ٹوٹ گیا ہے اسی طرح سے اگر مسجد میں کھڑے ہوں کوئی نہ ہو آپ تنہا ہو اور آواز تو نہ نکلے لیکن بدبو جو ہے آ جائے تو یقین ہے کہ ضرور یہ جو ہے دھواں آگ ہی سے نکلتا ہے دھواں جو ہے آگ ہی سے نکلتا ہے یہ منطق ہم لوگ بچپن میں تھے تو ہم منطق پڑھتے تھے کہ جہاں دھواں ہے وہاں یہ سمجھ رہے کہ وہاں آگ ضرور آ گیا چاہے وہ الیکٹرانک آگ ہو یا چاہے وہ جو ہے وہ لکڑی والی آگ ہو تو یہ یقین رسول نے کہا کہ لائن صرف حتی اسمع او لائن ریحن کہ وہ مسجد سے نماز کو اس وقت تک نہیں توڑے گا جب تک کہ وضو ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے اپنے کان سے یا بدبو نہ آ جائے یعنی اللہ کے ذریعے یہ کہہ کر کے ہم کو یہ ایک قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو شکر کو شبہات اور نبی ہو سکے اعتبار نہیں جب تک اس میں یقین کا پہلو نہ آ جائے دوسری حدیث ہے کہ آ、, آ、, آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو نماز میں شک ہو جائے کہ آئے میں تین رکعت پڑھی ہے چار رکعت پڑھی ہے تو میں نے ابھی مثال پیش کی حدیث قدر موجود ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ یقین پر بنا کرے گا یقین پر بنا کرے گا یعنی کہ یقین پر ٹھہر جائے گا دل کو یقین پر رکھے گا اور پھر مکمل کرے گا اگر تین اور چار میں اختلاف ہو جائے تو تین یقین ہے دو اور تین میں اختلاف ہو جائے تو دو یقین ہے ایک اور دو میں اختلاف ہو جائے تو ایک یقین ہے دو شبہ ہے نہ انسان یقین پر بنا کرے گا اور یقین پر بنا کر کے اپنی عبادت کو مکمل کرے گا یہ وہ لادین ساتوں کی حدیث ہے تو اس کا جساسن دار ہمیں کہتے ہیں ہمارا یہ اس کو فرض ہے۔ یہ تو دلیل ہے یہ تو ہمارے دل ہی نہیں ہے۔ ابھی دل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مشتبهات لا يعلمهن کثب الناس فمن استبر لدينه وقمن التق الشبهات بقى استبر لدينه وعرضي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ہے۔ هنا ہے وقافی شبہات وقاف الحرام آپ کو یقین ہے کہ یہ کسی چیز کی حلت اور حرمت شریعت سے آتی ہے لیکن اس میں شبہ کی حلال ہے کا حرام ہے حلال ہے کا حرام ہے حلال, ہے کا, حرام ہے؟ حلال ہے کا حرام ہے تو آپ کو یقین پر جائیے نصوص پر جائیے پھر دیکھیے کہ اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے ہاں یہ تو حلال ہے بھائی حلال ہے تو شکو کو شبہات سے آپ اس وقت نہیں کر سکتے تھے یہی یعنی وجہ ہے کہ اللہ کو فرمایا شبہ وقاف الحرام جو شبہ میں پڑ گیا وہ ہرام میں, میں پڑ گیا وہ حرام کے معاملے میں ہو یا حلال کے معاملے میں ہو دونوں مسئلے میں دونوں مسئلے میں اس قائدے کی دلیل ہے وہ اچھا علما کرام کا تمام علماء کرام کا اس قاعدے کی قاعدے کے ثبوت پر اس قاعدے کے عمل پر اجماع ہے اجماع کس کا اثر آپ اب ہم اس مثال پیش کرتے ہیں تاکہ ہم کو واضح ہو جائے کہ اس قاعدہ کیا معنی ہے یہ شخص نے وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی پھر نماز مغرب کے وقت آ گیا وہی جو میں آپ نے بیان کیا کہ عصر کے وقت جو ہے وضو بنا کر کے عصر کی نماز ہم نے پڑھی پھر مغرب کے وقت آ گیا ان کو شکر کو شبہار ہونے لگا کہ میں نے میرا وضو ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کا وضو باقی ہے آپ جا کے نماز پڑھیں اس لیے کہ ال یقین اللہ ضول یقین میں شکر و شبہات سے کچھ فرق نہیں آتا ہے آپ اپنے ہاتھ پر برقرار دیں دوسری مثال کوئی شخص کسی شخص کو یہ شک و شبہ ہو کہ آیا اس وقت فجر طلوع ہوا یا نہیں شروع ہوا یا نہیں پھر اس نے شہری کر لیا تو اس کا رودا صحیح ہے کیونکہ رات کا باقی رہنا ایک آدمی شہری کرنے کے لیے آیا فجر کا وقت آزاد کا وقت ہو چکا ہے یا बाकी کا وقت باقی ہے ختم ہو چکا ہے باقی ہے ختم ہو چکا ہے گریب ہی نہیں اس کے پاس اور نہ موبائل ہے اور نہ کچھ ہے دیہات میں رہتا ہے شک ہو گیا کہ شاید طلو ہو گیا ہوگا مجھے پتا نہیں چلا ہوگا یا نہیں طلو ہوا شاید ہے تو ہم کیا بتوا دیں گے اس وقت ہم کہیں گے کہ رات کا باقی رہنا یقین ہے رات شروع ہی ہے جب تک سورج طلو نہ ہو جائے یہ رات ہی ہے رات کا باقی رہنا یقین ہے سورج طلو ہوگا یہ ہوگا یہ ابھی صبح میں ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن رات تو ہے اس میں یقین ہم راتی بھی تو ہے رات میں تو گفتگو کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ رات کو یقین مان کر کے رات کا جو عمل ہے وہ کہیں کیجیے کی کی کی یعنی سحری کیجئے جی آپ سحری کیجئے جی اور آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا اسی طرح سے اسی طرح سے کوئی انسان فجر کی نماز پہ جاگا گھڑی بھوڑی کچھ نہیں ہے کہ ابھی فجر کی اذان ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ہو گئی ہے یا نہیں فجر طلو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو اب اس کے لیے فجر کی نماز بڑا درست یا نہیں ہے نہیں درست ہے اس کے لیے فجر کی نماز بڑا درست نہیں ہے اس لیے کہ فجر کا طلو ط ہونا یہ شک و ہے اور رات کا باقی رہنا یقین ہے لہذا اس وقت اس کا اس وقت اس کی نماز فجر صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ فجر کے جلو ہونے یقین نہ ہو جائے اس لیے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا فرض ہے اس سے وقت اس کے وقت سے پہلے پڑھنا یاد نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ ان سلادہ خیال نے کتاب موکو تھا اللہ رب العالمین نے نماز کو بندو پر مقرر وقت پر ہی فرض فرمایا اسی طرح سے اگر کسی نے شادی کی سلام شادی کی شادی کرنے کے بعد ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ گزرا اس کے رات میں وسوسہ آتا رہتا ہے یعنی وہ اپنی بیوی بی سے کہا کہ میں تم طلاق دے دوں گا یا طلاق دے دوں گا تم بدماشی کرتی ہو یا تمہاری تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے یہ کہتا رہتا ہے رات کو کئی دنوں سے اس کا وسوسہ آنے لگا یار میں تو کہیں طلاق تو نہیں دے دیا ہوں یار مجھے خواب میں طلاق دیا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا یار میں طلاق تو نہیں دے دیا ہوں یار میں طلاق تو بات تو اس کو دھمکی تو میں دیتا رہتا ہوں لیکن کہیں طلاق تو نہیں دے دیا ہوں طلاق تو نہیں دے دیا ہوں یار طلاق دے دیا ہوں تو اس کو ہے ہے نا شبہ کو شبہ پیدا ہو گئے آپ کے تو اس مسئلے میں ہم کیا کہیں گے کہ آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کی بیوی آپ کی زوجیت میں ہے یقینی طور پر ہے یقینی ہی اور آپ کے طلاق دینے اور نہ دینے آپ کو شک ہے کہ طلاق یار اس سال تمہیں بہت غصہ ہو گیا تھا تو مولانا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں طلاق دیا تھا یا نہیں دیا تھا میں مجھے یاد نہیں ہے اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید طلاق دیا یا نہیں دیا تو ہم کہیں گے کہ آپ کی بیوی آپ کی بیوی ہے طلاق دینا شک و شبات ہے لہرا شکو شبہات سے آپ کی بیوی نہیں جائے گی آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی آپ کی بیوی اپنے پاس رکھیے اسی طرح سے میں نے کہ کھانا کھانا کوئی اتباب کر رہے ہیں اور ان کے شک ہو گیا کہ میں نے یہ چھٹا ہے کہ یہ ساتواں چکر ہے تو وہ سب سے جو کم ہے چھٹے جس میں اختراع ہو چھٹے اور ساتواں میں تو چھٹے پر بنا کرے گا اسی طرح سے کوئی انسان حمام میں جاتا ہے اور یہ بہت واقع ہوتا ہے اور یہ بہت واقع ہے جس کے, جس کے پاس بالخصوص وسوسہ کی بیماری ہو تو ان کے لیے یہ قاعدہ بہت ہی مفید ہے بہت ہی مفید ہے حمام جب جاتے ہیں انسان جیسے میں حمام جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ میرا سارا کپڑا پاک ہے ہم سے باہر نکلا ہے اب سوچنے لگا کہ یار کہیں چھٹاوٹا تو نہیں لگ گیا ہے یا جب میں استنجا کر رہا تھا قطرہ تو نہیں لگ گیا ہے دیکھا شاید یہ پشاور کا قطرہ ہے شاید کیا یا پیشاب کا ہے یا نہیں ہے پشاو کترا یا نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے اس وقت ال یقین ضرور شک میرے بھائی آپ نے اس دن نہیں پڑھا موجود تھے ہاں ہم اس پر کہ جب آپ داخل ہوئے تو آپ کو یقین تھا کہ میرا کپڑا پاک تھا جب تک آپ کے کپڑے میں یقینی طور پر آپ گندگی نہ دیکھ لیں اس وقت تک کپڑے کا حکم پاک ہی رہے گا ہاں شکر شبہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے یا آپ ناپاک نہیں ہوں گے لہذا آپ جائیے وز بنائیے اور سفید اغول میں نماز پڑھیے ہاں کوئی حرض کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کا تیسرا قاعدہ تو پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ اور تیسرا قاعدہ ہم لوگ ختم کر چکے ہیں آپ بتائیے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مستقبل ہو بہت بہت طرح مسائل کا آپ حل نکال سکتے ہیں آپ اچھا چوتھا قاعدہ جو پانچ بڑے قواعدوں میں سے قواعد ہیں وہ یہ ہیں اب در ارو یوزین اور اس کو بہت سارے فخا اکرام نے دوسرے لفظ میں یوں بیان کیا ہے لا در ارا وا زرا یعنی اس قاعدوں کو آپ کوئی بھی لفظ یاد رکھیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے اب در یوزال اب اس کو یاد رکھیں یا لا ضرر درا ضرار اس کو یاد رکھیں تو میرا مناسب زیادہ ہے کہ بزرگ کو زیادہ یاد رکھیں اس لیے کہ جو ہے یہ میں حدیث ہے دوسرا جو ہے اللہ کے رسول کا بیان ہے کلام ہے لا ضرر درالا ضرار یہ بہت آسان بھی ہے اب در یوزال یہ تھوڑا مشکل بھی ہے لہذا کسی بھی الفاظ کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ یہ آپ گویا کہ چوتھا قاعدہ آپ کو یاد ہے کیا معنی ہے اس کا اس قاعدے کا اس قاعدے کا معنی یہ ہے نقصان کو دور کرنا واجب ہے نقصان کو دور کرنا واجب ہے اب وہ کسی انسان کو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے کہ کسی کو کینسر ہو گیا کسی کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا اب وہ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو ہاتھ کو یہاں سے نہیں کاٹ لیں گے تو کیسے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے مارا سارا بدن میں سراج کر جائے گا اب مسئلہ آ رہا ہے کہ بدن کے کسی حصے کو کاٹ کر گرانا تو جائز نہیں ہے ہے نا انسان کے بدن کے کسی حصے کو کاٹ کر کے دینا انسان کی بس کی بات نہیں ہے کیوں بھائی بدن کے کسی حصے میں تصرف کرنا انسان کی اتورٹی نہیں ہے کے سر سے لے کے پیر تک ہمارے آگے جسم یہ اللہ کی ایک امانت ہے اللہ کی ایک امانت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں بہت سارے احکام دیے ہیں ان میں سے ایک احکام یہ ہے شراب نہ پیو بیڑی سگریٹ تمباکو وغیرہ نہ پیو عقل کو سلیم رکھو بیڑی سگریٹ تمباکو پیو گے عقل خراب, عقل خراب ہوگا عقل خراب ہو جائے گی دماغ آپ کا جو ہے خراب ہوگا ہاں اور اس سے آپ پاگل ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ اللہ کی نعمت اللہ کی عمارت میں خیال کرنے جا رہے ہیں تو لہذا اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں گے تو یہ تو اللہ نے منع کیا ہے تغیر خلق اللہ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی منع کیا ہے کہ اپنے طرف کو ہلاکت میں نہ ڈال رہا ہم کیا کریں گے یہ اور یہ پریشانی ہے مجھے مجھے یہ پریشانی مجھے پریشان کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے مجھ کو تو ہم کہیں گے افغان یوزیل اس وقت جو ہے ہاتھ کو کاٹ کے گرا لیں گے اور صحیح سالے اور ذرا تکلیف کو دور کی جائے گی اسی طرح سے تکلیف کو دور کی جائے گی مصیبت کو دور کی جائے گی پریشانی کو دور کی جائے گی اپنے نفس سے اور دوسروں سے بھی اللہ ذرا اللہ ذرا یہ ہے میں نے کل بتایا تھا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں کوئی انسان پانی بیچ رہا ہے آپ سامنے سے جا رہے ہیں آپ پانی کی بوتل اٹھا کر کے آپ راستے میں پھینک دیئے یہ تکلیف ہے کہ نہیں ہے تو اس کو دور کرنا واجب یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. आ... اس سلسلے میں بھی علما کرم کے دو قول ہیں جیسے پہلا ہے انما ملاما البنیات المور مقاصدہ تو بہتر یہ ہے کہ لا ضرر ولا درار کے لفظ سے قاعدہ کو یاد رکھا جائے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا درار ولا درار اس کا کیا معنی ہے اس کے معنی میں علماء اکرام کا اختلاف ہے علماء اکرام کا اختلاف ہے علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تمہید اور استجار کے اندر اس حدیث کا معنی بیان کیا ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا اور آج بھی بیان کروں گا انشاءاللہ آ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا یہاں دو کلمہ ہے لاد در ولا ضرار لا در ولا ضرار جو لوگ کہتے ہیں کہ جو زرا کا معنی ہے زرار کا وہی معنی ہے یعنی سیم سے مانا یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ دو کلمہ ہے اور دو کلما کا الگ الگ مانا ہے اگر دو کلمہ کا ایک ہی مانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کلمہ استعمال نہیں کرتے ایک کلمہ استعمال کرتے اور میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب محل کریم کی صفت عطا فرمائی گئی تھی کہ بات بہت کم کرتے تھے معانی بہت زیادہ ہوتے تھے تو لہٰ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کلمہ زیادہ ہو اور معنی کم ہو یہ اللہ کے رسول کی صفت اور اللہ کے رسول کی باتوں کے خلاف ہے لہٰذا ضرور ہر کلمہ کا کوئی نہ کوئی ضرور مانا ہوگا تو اور یہی راجے ہے تو لال کا معنی یہ ہے لال کا معنی یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی, کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہو یا نہ ہو اور میں نے دور بھی سارے بیان کی تھی اور یہ کہا تھا جیسے کسی کا قلم رکھا ہوا ہے قلم رکھا ہوا ہے آپ کلم کو لے لیے قلم کو آ لے لیا اور لکھنا شروع کر دیئے تو جب آپ قلم لیے اس کے دن تکلیف پہنچے کہ نہیں پہنچے آپ اس کو زبردستی لے لیے ادھر نہیں چاہتا آپ لے لیے اور لے کر کے آپ کیوں لیے اس لیے کہ آپ اس کو نقصان بھی پہنچائے اور آپ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں لکھ رہے ہیں, رہے ہیں ہاں؟ تو یہ جائز نہیں چاہے اس میں آپ, آپ کو فائدہ ہے اور فائدہ نہیں جیسے آپ وہاں گئے اسے توڑ دیے توڑ دیے نقصان تو اس کا ہوا کہ آپ کا فائدہ نہیں فائدہ بھی نہیں ہوا تو اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ نہ پہنچاؤ چاہے اس تکلیف پہنچانے میں آپ کا فائدہ ہو نہ ہو بہر صورت دونوں صورت میں کسی انسان کو تکلیف پہنچانا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے اب بتائیے اس قائدے سے ہم ایک نیام سے نکالتے ہیں کوئی بیمار ہے آپ کا دوست اس کو بلڈ دینا ہے اس کو بلڈ دینا ہے نا اب بلڈ دیں گے تو اتبا کہتے ہیں اگر کسی انسان کا بلڈ نکالا جائے تو اس کے بدن میں بلڈ آٹومیٹکلی فل ہو جاتا ہے پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اگر تو اس کو نقصان نہیں ہے ہاں اگر اس قدر نکالیں گے پانچ لیٹر نکالنے لیں گے تو مر ہی جائے گا اگر ایک ہاف لیٹر نکالیں گے تو مرے گا نہیں اور فل مکمل ہو جائے گا تو اسی طور ہم کہیں گے کہ اس کو بلڈ دینا جائز ہے اس کے براس آپ لے لیجئے اس کا برس آپ لے لیجیے کہ اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے اس کا اس کا نقصان بھی نہیں ہے جائز اچھا اب کسی کا دل جو ہے کمزور ہے کسی کا دل کمزور ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل بدلنا پڑے گا آپ کا دل جو ہے بدلنا پڑے گا آپ کسی کا دل لائیے پھر ہم لگا دیتے ہیں آپ کو تو کہہ رہے ٹھیک ہے میرا بیٹا اس کو مار دیتے ہیں اس کا دل اٹھا کر انگلش میں لگا دیجیے جائز ہے جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے ایسا نہیں کہ دل پھر دوبارہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے خون کے طرح دیں گے نہیں ہے اسی طرح سے کڈنی کسی کو دینے کی ضرورت پڑے تو آپ نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ کڈنی کی جو جگہ ہے کڈنی دینے سے آپ کو آٹومیٹکلی وہ کڈنی نہیں بن جائے گی لیکن خون اور کڈنی اور بدن کے دوسرے آدھا فرق ہے خون آٹومیٹکلی آپ کا کھانا غذا آپ کو صحیح رہی تو وہ ہفتے میں جو مکمل ہو جو مکمل ہو جائے گا لیکن کڈنی آنکھ دل بنکریاس اور یہ ساری چیزیں یہ دوبارہ آٹومیٹکلی پیدا نہیں ہوگا لہٰذا آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن دو ہے ایک بھی نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالی کی امانت میں آپ کا تصرف کرنا یہ نہیں ہے پھر گا بلڈ بلڈ تو میں میں نے کو واضح فرق بتا کہ اور بدن کے دوسرے آزاد میں فرق یہ ہے کہ بلڈ مکمل ہو جاتا ہے اور بدن کا کوئی اور دوسرا حصہ مکمل نہیں ہوگا وہ اسے ہی ناقص رہے گا کم ہی رہے گا لہذا اس قائدے سے ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں مگر نہیں جی جو ہے اللہ بلا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا اپنے آپ کو بچا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر کے دوسرے کو بچانا یہ ہمارا واجب نہیں ہے لیکن ہم دوسروں کو بچائیں گے اگر ہمیں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو ہم بچائیں گے اس کو ضرور اور یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا فرض ہے وہ انفسکم اپنے آپ کی حفاظت کرو پھر اپنی آپ کی حفاظت مکمل ہو جائے تو پھر دوسرے کی حفاظت کرو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم بلاٹ نکالیں گے خون نکالیں گے تو ہمارا کچھ فرض ان شاء اللہ نہیں آئے گا تو ایسے موقع پہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو خون کی ضرورت ہے تو ہم خون نکال کے دیں گے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خون دیں گے تو وہ بھی بچ جائے گا اور میں بچ جاؤں گا لیکن اگر کڈنی آپ دے دیں گے تو کیا پتا کہ آپ کا دوسرا کڈنی کب ختم ہو جائے تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا اور دوبارہ آٹومیٹکلی پورا نہیں ہوتا ہے کیا ہے گلبلڈر کیا ہوتا ہے پتہ تو اس میں کچھ نقصان ہے نہیں وہ تو دیکھیں ہاں وہی تو ہے ابدر یوزال اگر جیسے میں نے ہاتھ کاٹنے کا مثال پیش کی اسی طرح سے اگر آپ کے ڈاکٹر نے دیکھا کہ اگر اس حصے کو بدن کے اس حصے کو باقی رکھیں گے جسم میں تو اس کی زندگی دو بھر ہو جائے گی تو اس وقت اس کو کاٹ کے نکال دینا ضروری ہے جیسے بہت سارے بہت سارے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ماں اور بہنوں کو اس سے بچائے کہ بہت سارے حالات ایسے پیش آ ہیں کہ رحم وہ سڑنے لگتا ہے رحم کو بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رحم کو اگر نہیں نکالیں گے تو وہ اس کے تو اس کے مرنے کا خطرہ ہے یا مری جائیں گے تو ایسے وقت میں ہم کہیں گے کہ رحم کو کاٹ کر کے باہر نکال پھینک دیجئے تاکہ اس کی زندگی سلامت رہے اب درا یوزیل یا لا ذرہ والے مشقت اور پریشانی تکلیف کو دور کرنا شریعت میں واجب ہے اپنی تکلیف ہو یا دوسری کی تکلیف ہو لیکن اس کے شرائط ہیں حدود شریعت کے اندر رہ کر کے جی دیکھیے میں نے کہا کہ بدن اللہ رب العالمین کی امانت ہے اور اللہ کی امانت میں آپ کو ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے لہذا یہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں حبا نہیں کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے ہیں بہت سارے لوگ آج کل اللہ رب العالمین شاہد مسلمان کو محفوظ رکھے کہ خون وغیرہ بیچتے ہیں آہ, اپنے بلڈ نکالتے ہیں بیچتے ہیں ایجاز نہیں ہے ایجاز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ آپ جو ہے موٹا کگڑا ہروا بن جائے اور خون کو بیچ کر کے آپ ان کی جو روٹی کھائیں ایسے نہیں ہے ہاں. میں نے تو یہ سوال کیا تو میں نے کتنے نو صورتیں اور دو صورتیں جائز ہیں باقی ساری صورتیں اس کے ناجائز ہیں یہ جائز نہیں ہے بالخصوص ذکر کیا ہے وہ تو اور ہی جائز نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے نصب نام نصب اور سلسلہ خاندان کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے حکم دیا ہے کہ تاکہ جیسے شیخ صاحب میراث کی بات کر رہے تھے میراث کا مسئلہ صحیح رہے کون بیٹا ہے کون بیٹا نہیں ہے صحیح رہے رشتے دار اور صحیح رہے آپ جانتے ہیں کہ ماں سے شادی کرنا بیٹی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے اور آپ کے نطفے سے کسی رہ میں بچہ پیدا ہو گیا پھر آپ کا تعلق ختم ہو گیا زمانہ سے ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچے نے آپ کے بیٹے کو پیغام دے دیا آپ کیا ہوا بھائی بہن دونوں جنا کر رہے ہیں تو <متصف> لہذا اللہ تعالی نے یا رسول صلی سلم نے اس سے منع فرمایا ہے حتیہ کہ आ, اللہ تعالیٰ ہم لوگ اگر جنگ کی تحفے قطع فرمائے جہاد گرم کی تحفے قطع فرمائے پھر اس میں جو ہے لونڈیاں حاصل ہو جائیں تو اللہ کے نے کہا کہ لاتو تو اور کوئی اگر حاملہ عورت ہے تو اس سے اس وقت تک نہیں ملا جائے گا جب تک وہ بچہ نہ جنم دے دے اور اگر کوئی جو ہے حاملہ نہیں ہے باقیہ ہے تو آپ اس سے اس وقت تک نہیں مل سکتے ہیں جب تک ان کا حید آ کر کے یا آپ کو پتہ نہ دے دے یا آپ کو پیغام نہ دے دے کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سے آخر اپنے کسی دوسرے بھائی کے کھیت میں پانی نہ دو ہاں کھیت میں جو پانی ہے وہ لہلائے لح گا پھر آپ دوسرے اس فصل کو کاٹنے کے بعد ہی آپ کوئی دوسرا فصل لگا سکتے ہیں نا کوئی فصل ہے پہلے سے اسے فصل لگانا کیا جائے یہ تو عقل کے خلاف انسان گہوں ہے لگا ہوا گہوں کو تھوڑ کر کے آپ جو ہے وہ کچھ گہوں لگانا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا نا ہاں تو پہلے مکمل ہو جائے یہ کیوں حکمت کیا ہے اس کا حکمت یہ ہے تاکہ نسل نسل اور نسب برقرار رہے صبح شبہ نہ ہو اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من دعا دہاس ابھی رحمت اللہ جس نے اپنا نصب اپنے باپ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری نسبان سے لگایا تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لات ہو مثال کے طور پر یہ کون ہے یہ کوئی نہیں ہے میرا آپ بڑے کسی ہائی فائی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں آپ کا باپ بہت فقیر اور غریب انسان ہے وہی لنگی اور کپڑوں لنگی اور پاجوا پہن کے چلا گیا وہاں تو آپ شرم کے مارے نہیں کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے بونے بھائی یہ اگر آپ کہیں گے کہ میرا باپ ہے تو آپ کی عزت پھٹ جائے گی ارے یہ کوئی بھی یہ میرے گاؤں کا ایک آدمی ہے جو مجھ سے ملنے آیا ہے اور اس کے برعکس کوئی آپ کے ہندوستان سے کوئی تھاٹ بھاٹ اور بہت شان و شکت والا آدمی آیا ہو نہیں ارے تو محترم ہیں ہمارے محترم ہمارے. میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور نسبت جوڑا اس پر اللہ کی دارت لہذا آپ کا برحال باپ باغی ہے چاہے وہ کتنا فقیر ہو کتنا غریب ہو کچھ بھی ہو اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میں نے پڑھا تو اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد میں نے بہت رویا بہت رویا رو رہا بہت آ گیا مجھ کو ایک لڑکا کسی کالج میں پڑھ رہا تھا اس کو مجاہد ابو عبد المالک نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے والدین کی خدمت میں ذکر کیا ہے وہ ایک لڑکا کسی کالج میں پڑھ رہا تھا आमतौर पर कॉलेज में वही बच्चे होते हैं जिनकी एकता सारी हालात या अच्छे होते हैं तो उनकी मां उनकी जर ती थे, थे. बच्चे की देखभाल जाते थी तो, जब भी तो उनकी मां एक एक आंख की कानी थी उनकी एक आंख नहीं थी जब भी उनकी मां वहां पहुंचते थे तो भटकता रहता था भटकता रहता यानी भटकने देता था क्या लोगों को बताना नहीं चाह रहा था कि यह मेरी मां है हा? لیکن ماں بڑے پیار سے محبت سے وہاں تک جو جاتا بیٹے کو دیکھنے کے لیے لیکن بیٹا ملاقات نہیں کرتے لوگ کوئی پوچھتے تو کون یہ کوئی مسکین ہے فقیر ہے جو مانگنے آئے تھے ایک دو روپئے دے دوست پھر جو ہے اس طرح کرتا رہا معاملہ کرتا رہا ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے میں نے جنم دیا ہے اور یہ بیچارہ اس میں ملاقات کرنے کے لیے آتا مجھے مل ملتا نہیں ہے تو بڑی افسر تکلیف ہی اس کو پھر گھر میں اس کا انتقال اس اور کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال سے پہلے انتقال سے پہلے اپنی پڑوسیوں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا آئے تو اسے کہہ دینا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور تم اپنی ماں کے لیے دعا کرنا تمہاری ماں نے تم کو بڑی مشقت سے پالا ہے اور اس کو یہ بتا دینا کہ تم بچپن میں اندھے تھے ایک آنکھ تمہاری نہیں تھی تو تمہاری ماں نے تم کو ایک آنکھ دیا اور تم کو تمہارے دونوں آنکھ صحیح ہو گئے تمہاری ماں نے تم ایک آنکھ کے اندھے تھے تمہاری ماں نے تمہاری خوبصورتی کے خاطر تمہاری زندگی کیونکہ ان کی زندگی ختم ہے تمہاری زندگی ابھی شروع ہو رہی ہے تو تمہاری زندگی کو اچھے اچھے اچھی بنانے کے لیے تمہ... ماں نے اپنی آنکھ اٹھا کر تم کو ایک آنکھ دے دیا تو جب وہ بچہ آیا اور پرسن کو بتایا تو بچہ اتنا رویا سرحان اللہ اسی میرے ماں کی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو حقیر اور نفرت جانتا تھا اس کو تذکرہ نہیں کرتا تھا جب وہ آتی تھی تو میں پتا نہیں لگتا یہ جاؤ یار تم کیوں آئے ہو ہا؟ میں ہی تو ویسا اچھا ہی تھا میری تو آنکھ ایک نہیں تھی اگر میں ایک آنکھ نہیں ہوتی تو مجھ کو لوگ کیسے کہتے میری ماں نے میری میری خاطر ایک آنکھ مجھ کو دیا تھا اور میں ان کے ساتھ کتنی جو ہے وقت گزرنے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے وقت گزر گیا آپ کی ماں چلی گئی آپ کا تو فرض تھا کہ آپ ان کی زندگی ہی میں اس کی خدمت کر کے حصول جنت کا حقدار بنتے لہذا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا باپ آپ کا رشتے دار چاہے کتنا غریب کیوں نہ ہو آپ ان سے رحمی کریں رحمی کریں اس میں سلوک کا برتاؤ کریں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور آپ کا پڑھایا جس کا جس سے آپ کوئی تعلق نہیں بہت بہت ہے بہت ہینڈسم ہے بہت پیسہ والا ہے ہاں چہرہ بہت خوبصورت ہے آپ جب وہ آتے ہیں تو اپنی دل بھی اتار کے ان کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور جب آپ کو والد محترم آتے ہیں آپ کی ماں آتی ہے تو آپ وہی حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے یہ نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں سے بات آ وہ ٹیسٹیو بوبس بیس کی چونکہ اس کا مسئلہ انشاءاللہ بات بتاؤں کیونکہ ہم لوگ پہلے ختم کر رکھے ہیں نو اس کی صورتیں ہیں خلاصہ یہ ہے اپنے جب آپ نے پوچھ لیا تو بتا دینا ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو دو صورتیں جائز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اس وقت جو ہے دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور عورت عام طور پہ بہت سی عورتوں کا بچہ نہیں ہوتا ہے یا بہت سے مردوں کا بچہ نہیں ہوتا ہے کبھی تو بچے کے یہاں خلا... بچے کے نہ ماں کے یہاں پریشانی رہتی ہے کبھی تو شوہر کے یہاں پریشانی رہتی ہے جو لوگ میڈیکل میں پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب میاں اور ملتے ہیں تو جو منی ہوتا ہے عورتوں کے دونوں سائڈ دو نالیاں ہوتی ہیں دو نالیاں ہوتی ہیں جہاں منی موجود ہوتا ہے یا وہ مادہ موجود ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ ملنے کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہاں سے قطرہ قطرہ وہ مادہ رحم میں آتا ہے لیکن کسی عورت کا یہ نالیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی موٹا کی وجہ سے یا کبھی کبھی اور کسی بیماری کے وجہ سے وہ نالیاں بند ہوتی ہیں لہذا وہ مادہ اس نالی سے رحم تک کسی بھی ضرور پہ نہیں آ پاتی. لیکن اس کا رحم بالکل صحیح ہے بچہ پیدا ہونے کا بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی ہے سب کچھ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مادہ وہاں سے یہاں پہنچے تو اس کو وہ آ نہیں پاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ انجیکشن کے ذریعے سے اس مادہ کو وہاں سے لے کر کے اس کے صحیح جگہ تک پہنچا دیتے ہیں اسی کا مادہ اسی کے رحم میں پہنچا دیتے ہیں اور مردوں کے है یہ پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ان کے جو ماددہ ہے اس کے اندر بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت تو ہے لیکن ملتے وقت ان کا وہ مادہ صحیح جگہ تک نہیں پہنچتا ہے صحیح جگہ تک نہیں پہنچتا ہے چاہے وہ ان کی کمزوری کچھ سے ہو یا ان کی اور کسی سب سے ہو جو اس کے محل تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اس کے مادہ کو نکال کر کے جو ہے مقام جو جہاں رحم ہے تک پہنچا دیتے ہیں پھر بچہ وہاں پیدا پلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نو طریقے ہیں نو طریقے ہیں دنیا کے اندر اس وقت اور سارے طریقے ناجائز ہیں صرف وہ دو طریقہ جائز ہے جس میں صرف اور میاں اور بیوی کا تعلق ہو میاں بیوی کا تعلق ہو اس میں کسی تیسرا فریق کا دخل نہ ہو کسی تیسرے فریق کا دخل نہ ہو آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کی بی ان کا ماد منویہ تو ہے لیکن اس کا رحم ہی خراب ہے رحم قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں اس عورت کا منی لے کر کے اور مرد کا کا منی اس کے شوہر منی لے کر کے کسی عورت کے رحم کو کرایہ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ تمہارے رحم پہ رکھیں گے دس مہینے کے لیے تم کتنا پیسہ لو گے پچاس ہزار ساٹھ ہزار پہ اس کا رحم کرایہ پہ لیتے ہیں اور میاں بی, بی منی کو کسی تیسری عورت کے رحم میں رکھتے ہیں تو جہاں تیسرے فریق کا دخل ہو جائے وہاں جائز نہیں, نہیں ہے ہاں اگر میں نے مثال پیش کیا کہ جیسے اگر عورت کا ماتہ منوے یہاں سے نہیں نکل رہا ہے تو ڈاکٹر اسی کا منویہ کے ماتا منوے کو لے کر اسی کے رحم میں ڈال دیں تو یہ جائز ہے اسی طرح سے شوہر کا جو منی ہے وہ رحم تک نہیں پہنچ پاتا کسی وجہ سے تو ڈاکٹر کے کے کے کسی ملاوٹ کے بغیر کسی ملاوٹ کی اب تو خطرہ ہے نا کہ ابھی دونوں کے جو ہے ماتا کو لے لیا اور ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا اب کیا پتا کہ اس ٹیسٹ ٹیوب میں کسی اور کا ایک جراثیم رہ گیا ہوگا ہاں تو لہذا بڑی احتیاط ہونا چاہیے اس لیے کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے کہ نصب کا بہت بڑا بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر اگر ایک خطرے کی جیسے یا ایک جراثیم کی جیسے اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا تو آپ نسل مشکوک ہو جائیں گے اور مشکوک ہونے کی صورت میں بچے پر بھی یہ آئب ہے اور آپ پر بھی آئب ہیں آپ بچے کو لوگ کہیں گے تم کس کا بیٹا ہو تمہارا باپ کا ہو کہ ہوگا فلا کا ہاں لہٰذا ہر وہ صورت جس میں صرف اور میاں دیوی ہوں یہ جائز ہیں اور اس کے علاوہ چاہے تیسری خراب جب داخل ہو جائے تو جائز نہیں ہے اور مثال جو ناجائز صورت ہے بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں یہ امریکہ نام طور پر بھی چالو ہے جو جن کو امریکہ کا سفر میں میسر ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں امریکہ کے لوگ جو انٹیلیجنس مین ہیں جو بہت ذہین ہیں فتیم ہیں یا جن کی زکاوت اور عقل مندی بہت معروف ہے لوگ اس کی منی کو لے کر کے اپنے رحم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ داخل ہو جائے گا جب بھی جائز ہے تو کسی دوسرے کا منی لے کر کے آپ بچہ پیدا کریں گے جائز نہیں تو یہ دوسروں جائز ہے باقی اس کے علاوہ جائز نہیں ہے لیکن اس میں ہر ممکن اختیار کا پہلو یہ اختیار کرنا چاہیے ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر امین ہونا چاہیے صادق ہونا چاہیے, چاہیے اس لیے کہ ابھی بنکل منی بھی ہے بنکل منی بھی آگے بلڈ بینک ہے نا اس طرح سے منی کا بینک تیار ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے یہ جائز میں پہلی بات ہے جائز ہی نہیں ہے سر اس لیے کہ منی کا منی کا بینک لے کر کیا کریں گے دوسرے کو دیں گے اور وہی جو نسل گڑبڑ ہوگی ہاں؟, ہاں اگر میاں بیوی بی ایسا ہوتا ہے کہ رحم میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ منی ٹھہرتا ہی نہیں ہے منی تو وہاں پہنچتا ہے لیکن منی ٹھہرتا نہیں ہے تو ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں بیا اور بیوی کے منی کو لے کر کے ٹیسٹ رکھتے ہیں اور وہاں جو ہے ان کی جو ہے نسٹ और ہیں اور وہاں جب The, جب منی دونوں منی کھون کر چلی کی شکل اس کر لیتا ہے تو دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد اس کو پھر اندر ڈالتے ہیں اس وقت رحم کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے اس کو باہر نکالنا پھر وہ بچہ بڑھنے لگتا ہے لیکن جب شروع شروع میں جب پانی کی شکل میں ہیں, رہتا ہے منی اس وقت مگر رحم میں نہیں رہتا ہے تو یہ سر اپنائی جاتی ہے تو اس میں یہ احتیاط ہونا چاہیے کہ, کہ کہیں ڈاکٹر کسی دوسرے کا منی تو نہیں ملا لہذا ڈاکٹر امین صادق سچا ہونا چاہیے اور میاں بیوی ہی کا نفا ہونا چاہیے اس روپ میں جائز ہیں قاعدے کا اجمالی معنی ہم لوگ لا ذرار یا ابزرار یوژال کے معنی میں ہم لوگ تھے اس قاعدہ کا اجمالی معنیٰ یہ ہے شریفی اسلام میں ہر قسم کے ناہک درد اچھا میں نے کہا ناحق درد اب ایک انسان نے میں ابھی مت سے آ رہا تھا تو فلائٹ میں وہ ریاض پرچہ پڑ رہا تھا اس میں دیکھا کہ چار آدمی کو کیساس میں قتل کیا گیا ہے چار آدمی کو کیساس میں قتل کیا گیا ہے مدینے میں اور نجران میں تو اب بتائیے کہ اگر کسی انسان کو آپ کی ساس میں قتل کریں گے اس کو تکلیف ہو گیا نہیں ہوگی تکلیف ہے نا اس کو بھیا آپ انسان کو تلوار ماریں گے کاٹیں گے تکلیف ہے نا اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا ذرارہ ولا ذرا تکلیف دینا کسی کو جائز نہیں ہے تو ناحک اور حق کسی کو کسی شریعت اسلام میں ہر قسم کے ناحق درر اور نقصان کو دور کرنا واجب ہے حق نہیں حق کو ہے تو اس کو آپ کو ثابت کرنا واجب ہے اس لیے اگر کوئی قاتل ہے اور حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے فلاں عدیم قتل کریں گے فلاں عدم تو اس کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا کہ آپ نے اللہ رب العالمین قرآن کو اپنی اپنے ملک میں یا اپنی دولت میں ثابت رکھا برقرار رکھا بحمل رکھا اس قاعدے کی جو ہے دو شرطیں ہیں کہ کس وقت کیا ہر طرح کی چھوٹی بڑی پریشر سب کو دور کر کے ہم جو ہے آسانی حاصل یا کیا تو اس قائدے کی دو شرطیں ہیں وہ نقصان نا ہو اور نقصان حق ہو تو جائز نہیں ہے وہ نقصان ناحق ہو اگر وہ نقصان حق ہو تو جائز نہیں ہے یہاں نہیں کا لفظ بڑھا لیجئے اس لیے کہ یہاں نہیں کا لفظ یہاں کمپیوٹر میں چھوٹ گیا ہے وہ نقصان نہ ہو وہ نقصان کیا ہو نہیں نہیں سوری سوری ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی, صحیح ہے صحیح ہے وہ نقصان ناحک ہو اگر حق ہو تو جائز ہے جیسے میں کسی قاتل کو قتل کر رہا ہوئے تو حق ہے حالانکہ اس کو نقصان حق ہے جائز کسی نے چوری کیا اور زنا کیا تو اس پر حد کائم کرنے میں اس کو ضرور تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے مگر یہ نہ حق نہیں ہے حق ہے بلکہ حق ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اسی طرح سے کسی نے کسی کا کچھ نقصان کر دیا تو اس کے بدلے میں تاوان دینے میں جو تکلیف حاصل ہے اس کو دور نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حق ہے جیسے مان لیجئے کہ آپ دونوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کسی دوست نے آ کر قلم لیا اور توڑ دیا توڑ دیا نا تو اس کو تکلیف دینے جائز نہیں ہے توڑا ہے آپ باری اس کی آتی ہے کہہ رہے ہیں کہ پانچ ریال آپ واپس کیجیے اس کو قلم کی قیمت پانچ ریال ہے اس کو پانچ ریال دینے تکلیف ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے بھائی تو ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کو تکلیف حاصل آپ کا حق بن گیا آپ نے کرم توڑا ہے لہذا آپ اس کا تاوان بھائیے اس کی غرامہ دیجئے اس کا جرمانہ ادا کیجئے اگرچہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ غرامہ ادا کرنا اور جرمانہ ادا کرنا یہ واجب ہے اور یہ حق ہے نہ حق نہیں ہے لہذا حق میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسلام نے اس کا کچھ پرواہ نہیں کیا ہے نقصان کو دور کرنے میں کوئی اور نقصان درامد نہ ہو اس کو جان لیا اس طرح سے کہ جو نقصان موجود ہے اگر اس نقصان کو دور کرنے جائیں گے تو اس سے بڑا کوئی نقصان پیدا ہونے والا ہے تو اس وقت اس نقصان کو ہم نہیں دور کریں گے مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ بدینے میں رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گمبد خزرا ہے نا گنبد خزرا کو بنائی گئی ہے. اور گمبد خزرہ جو بنانا یہ درست بھی نہیں ہے ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ خود میں رہیں تو رہیں کیسے گمبد خضرہ کے بغیر اس کو خود میں یعنی خود کہتے ہیں جنت جنت میں اگر ہم رہیں گے تو گمبد خدرا کے بغیر کیسے رہیں گے جنت میں سبھا یعنی اس کو جنت ہی پسند نہیں ہے ابھی سے جو ہے اس کو پریشانی لاحق ہے کہ ہم جنت میں رہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ تم جنت جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے تو پہلا مسئلہ ہے دوسری بات کہ جنت جاؤ گے بھی تو تم کو گنبت خزرا کے بغیر تم کو چین نہیں ہے تو بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت جب گنبد خزرا کا بنانا ہی جائز نہیں ہے اللہ کے رسول نے قبر پر امارت بنانے سے یا قبر کو پکی بنانے سے منا فرمایا ہے یہ تو پکی ہے اس کو توڑ کو دیتے ہیں حکمی ہے اسے کیوں توڑ دیتے ہیں شریعت نے کہا ہے کہ عبد الربی ہر قسم کی تکلیف کو ہر قسم کے ناحک چیزوں کو دور کیا جائے گا تو یہ اس کو دور کیا جائے گا. میں نے یہاں جو شرط بیان کیا ہے کہ کسی نقصان کو دور کرنے میں دور کرنے میں اس سے کوئی بڑا نقصان سامنے نہ آ جائے اگر اس سے بڑا کوئی سامنے نقصان آنے کا خطرہ ہو تو پھر توڑنا جائز نہیں ہے جب اگر آپ گمبر خدنا کو توڑنے جائیں گے اس وقت مسلمانوں میں کھانا جنگی شروع ہو جائے گی نہیں ہوگیسلم آپس میں لڑ پڑیں گے خون ریزی ہوگی خون بہے گا کتنا تو بتائیے گمبد خدرا کو اگر توڑنے میں گمبد خزرا تو نقصان ہے شریح سے لیکن ہم توڑنے جائیں گے تو مسلمان کا جو ہے بہت پاکستان میں جو اہل حدیث ہے بریلی ہیں دیوبندی ہیں آپس میں لڑبڑیں گے کہ کیوں توڑا تمہاری وہاں بھی نے توڑا ابھی تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہتے ہیں نا کہ گمبر خطرہ کو توڑنے کے لیے وہ پڑ گئے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بجلی برسائی اور وہیں مر گئے اور لوگوں نے اس کو چاہا تو نہیں اترے وہی وہ وہ وہ خبر دفن کر دیا گیا اس کو دفن کر دیا گیا کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی مدینہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو ایک اونچی سی جگہ ہے وہی وہ قبر ہے وہی وہ قبر ہے کس کی وہ جو چڑھا تھا نا اس کو توڑنے کے لیے تو اللہ نے اس کو وہی وہ گر کر دیا ہے <laughs> نا تو آیا اسے میرے پاس تو میں وہاں رہتا ہوں میں اللہ کے رسول رسوم قبر کے پاس میں رہتا ہوں اور جنہ میں وہاں ڈیوٹی کرتا ہوں تو ایک شخص نے کہا کہ مولانا وہ جو قبر ہے ذرا کس کی ذرا بتائیے تو تو میں نے کہا کہ آپ انسان ہیں نا اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بیاں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں نے اس کو اتارنا چاہا تو اس کو اتار نہیں سکے ہٹا ہی نہیں سکے اپنی جگہ سے پھر اس کو دفن کر دیا میں دفن کیسے کرتے ہیں یہاں دفن کیسے کرتے ہیں کیسے دفن کرتے ہیں بتائیے میت یہاں ہے پہلے قبر کھولتے ہیں پھر میت کو اٹھا کر قبر تک لاتے ہیں ابھی آپ نے بیان کیا کہ اس کو وہاں سے ہٹا ہی نہیں سکے تو قبر میں ڈالے کیسے ہاں؟ خبر میں کیسے اس کو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ان کے لیے تو جو ہے سیمنٹ اور لوہے کے کبر کھودے کتنے کھودے کبر قبر قبر تو انسان کے تک ہونا چاہیے نا خطرہ کی موٹائی کتنی ہے سے اتنی ہوگی. تو یہ کس نے خبر دی وہاں میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے شکوں کو شبات ہیں یہ ہمارے علماء کو وہ طبقہ ہیں جو, جو پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو بہتاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ایک کھڑکی ہے اوپر سے وہ ایک کھڑکی ہے اور پھر کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں اس لیے اس کو رکھا گیا ہے یہ قبر نہیں ہے کسی کی معاف کیجیے گا اسی طرح سے ایک آدمی آیا تو وہ گنبد ایسے... میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ مسلمان ہیں اور ہمارا سیوا یہی ہونا چاہیے کتابوں سم پر عمل کرنا آپ گنبر خزرا کو ایسے بہت دیر سے کھڑے کیوں دیکھ رہے ہیں تو کہا کہ حضرت آپ کیوں بھائی میں تو آپ کو بری بات تو نہیں کہی کہا کہ دیکھیے آپ میری بات کو نہیں سمجھیں گے میں میری آنکھ کی بنا کمزور ہے اور میں گنبر خزرہ کا دیکھتا ہوں ہفتے سے رہتا ہوں میرے ہفتے سے رہتا ہوں میں اور جب جب میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھ کی بنا بڑھتی ہے اب میں اس کیا کہوں آپ کو کیا جواب دیجیے گا تو میں نے کہا کہ حضرت گنبد خزرہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر ہے اللہ کا بہتر ہے میں اس کو جواب گرف لا رہا ہوں میں کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معزن عبد اللہ بھی اللہ کے رسول کا معزن عبد اللہ بھی نومے دونوں آ کے آندھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافر کرتے تھے گلے ملتے تھے کھانا کھاتے تھے بیٹھ کر کے سامنے چہرے کے سامنے بیٹھتے تھے ہوتے تھے تو ان کو اللہ کے رسول کے ذات میں اتنی برکت نہیں تھی کہ ان کے آنکھیں بنا آ جائے اور آپ لوہے اور سمنڈ کے بمبجہ خطرہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نظر کی بنا مشاعلہ بڑھ رہی ہے ہاں تو وہ خاموش ہو گیا خاموش ہو گیا تو میرے بھائیوں جو ابن طیب رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اہل باطل باطل جس دلیل سے استدلال کرتے ہیں باطل کے لیے اسی دلیل میں اس کا جواب بھی موجود ہے اور میں نے کئی بار تجربہ کیا دیکھا کہ جس جس دلیل دلیل میں جس, جس کو دلیل بنا وہ پیش کرتے ہیں اسی دلیل میں اس کا جواب بھی موجود ہے لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے بہرحال ہم لوگ تھوڑا سے دور ہو گئے تو میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ضرع, ضرع یوزال تکلیف کو دور کی جائے گی یا مصیبت کو دور کی جائے گی یا گناہ کو دور کیا جائے گا اس وقت جب اس کو دور کرنے میں اس کے پاداش میں اس کی وجہ سے کوئی اور بڑا فتنا حاصل نہ ہو جائے گا فتنا حاصل نہ ہو جائے آپ اس سے بہت سے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا ہماری مسجد میں ایک امام ہے جو داری کاٹتے ہیں تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کو ہم کھینچ کے باہر نکالیں گے تو وہاں کیا کہیں گے دیکھیے اگر اس امام کو معذول کرنے میں کوئی بڑا خطرہ سامنے نہیں آ رہا ہے تو آپ اس, اس کو معذول کرنا واجب ہے اگر دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی انہی کی ہے طاقت انہی کی ہے انہی لوگوں کی ہے اگر اس کو ہم ہٹائیں گے تو ایک دو لاش گرنے کا خدشہ ہے تو کیا کریں گے آپ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, گے. دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو اب دونوں خلافت کے لیے ایک دیکھ دمشق میں اور ایک مدینے میں حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ موقع بہت ہی نازک موقع ہے اور ہم یہاں خلافت کے اگر دعوے ہو بیٹھے اور وہاں معاویہ خلافت کے دعوے ہو بیٹھے تو مسلمانوں کی جماعت دو فرق میں تقسیم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی شان و شوکت ٹوٹ جائے گی دیکھیے اللہ کے رسول نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا جنتوں جنت میں نوجوان کا سردار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروپ میں ایک ایسا فیصلہ کرے گا کرائے گا کہ جس سے مسلمان متحد ہو جائیں گے تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں معذور ہو جاتا ہوں تو اس میں میرا نقصان بہت کم ہے سردم ہے لیکن اس وقت جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں بہت بڑا خطرہ ہے تو کسی چھوٹے فتنے کو قبول کر کے بڑے فتنے کو دبا دیتے ہیں اس نے کہا کہ ہے حکومت آپ ہی کیجیے خلافت آپ ہی دیجیے میں تنازع کرتا ہوں تنازل کر رہی ہے لیکن اس کے برعکس میں نے کہا کہ اگر کسی فتنے کو دور کرنے میں اس سے بڑا کوئی فتنا سامنے آنے کا خدشہ ہو تو آپ کو وہ فتنہ دور کرنا واجب نہیں ہے اس قائدے کی کوئی دلیل بھی ہے جی فرمائیے جی سب پہ جیسے مثال کے طور پر ابھی اگر ہمارے ہندوستان میں ہندوستان میں اگر ہم کہیں کہ قصاص نافذ کریں گے قرآن کے احکام نافذ کریں گے ہے نا تو کسی نے چوری کیا تو آپ نے اس کو فورنر سے ہاتھ کاٹ دیا اس کے مقابل میں کیا ہوا آپ کا آپ کے اہل خانہ کو تمام مسلمانوں کو اس گاؤں والے کو جیل میں ڈال دیا ہاں؟ آپ کے بال بچے سب جب ہو کے مر رہے ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے جو واجب نہیں ہے اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے ہندوستان کے پورے مسلمانوں کو دبوچ کر رکھ دیں گے ہاں؟ لقمہ بنا لیں گے وہ لہذا جہاں فتنہ ہو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں گناہ کم ہے اور گناہ زیادہ ہے تو جس میں گناہ کم ہے اخف ریم کو ہم قبول کریں گے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دیں گے ہے نا جی نہیں کفر اور شخ اور بداخ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم نے ابھی اس سے پہلے بیان کیا کہ اگر مجبوری کی صورت آ جائے ہم تو کفر کو کفر کو تو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن اگر مجبوری کی صورت آ جائے تو ہم جو ہے اپنی جان بچانے کے جان کو بچانے کے ہم دیکھ رہے ہیں اگر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو ہماری جان خطرے میں ہے تلوار کے تو ایسے طور پر ہم ایکسپٹ تو کریں گے اللہ سے ہم کہیں گے اللہ ہم مجبور ہیں مجبور ہیں اگر ہم اس کو جو ہے ان کی تائید نہیں کرتے ہیں تو دو منٹوں میں ہماری ایک نہیں راکو جان ہے جائیں گی تو ہم قبول تو کریں گے لیکن ہم دل سے نہیں کریں گے کیا بار بھی ہے جی الحمد للہ اگر آپس میں کے آپس میں اتنا کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے لہذا ان کو کیا کہیں ان کو تلقین دینے کے بھائی بداعت ہے چھوڑ دیے بداعت دیے بدات دیے اب ایسا نہیں کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے مانتا ہی نہیں مارو اس کو ایسا نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں آپ وہ کہتے رہیے لیکن آپ خود نہ کیجیے کیونکہ آپ اپنے رقص کا مالک ہیں آپ نہ کیجیے لیکن کوئی انسان بدات کر رہا ہے تو آپ اس کو روکے روکتے رہے روکتے رہے روکتے رہے روکتے رہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایک تھپڑ اس لیے کہ انسان کبھی زبان سے مار, اس کو جو روکتا ہے کبھی ہاتھ سے روکتا ہے اور کبھی دل سے روکتا ہے, ہے نا تو دیکھ رہا ہوں کہ میں زبان سے نہیں رک رہا ہے کہ اگر میں اس کو جو ماروں گا تو شاید رک جائے لیکن آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ماروں گا تو میرے لیے بڑا نہ ہو جائے گا تو اس کو مارنا جائز نہیں ہے آپ کا کام ہے پہنچا دینا پھر وہ مانے نہ مانے اس کی بات ہے دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی کے بہن کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا بہنوی اس کی بہن کو بہت تکلیف دیتا ہے تو ان کے سالے نے کہا کہ دیکھیے حضرت آپ میرے بہنوی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ میری بہن کو تکلیف دے رہے ہیں اگر دوبارہ میں نے سنا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں تو چوراہے پہ آپ کی لاش پڑی رہے گی آپ <laughs> نے کہہ دیا تو آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کتنی آپ کے اندر کتنی قوت ہے آپ کی بات کا کتنا وزن ہے جیسے وہ بزر ہوتا ہے نا جیسے وہ فتح اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ اگر ہم ڈانٹ دیں تو لوگ ہم سے آتے ہیں اس لیے وزن ہے نا اب پردھان منتری اگر کہہ دے اگر روزرا کہہ دے کہ جو کوئی ایسا کرے گا ہم اس کو نمٹ لیں گے تو آپ جانیں گے ان کی طاقت ہے فورس کے ذریعے سے ہم کو ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے لیکن کوئی ایسا کرے مولانا ہم اچھ رہی ہے ایسا کریں گے تو آپ کو کہنا نہ کہنا برابر ہے تو لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے باتوں کا اثر ہے یا میرے بات کہنے سے انشاءاللہ کچھ اثر پڑے گا آپ کریں لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر میرے اس کہنے سے مجھ پر کوئی نقصان تو نہیں آئے گا یعنی بجائے اس کے کہ میں نے اسے کہا کہ آپ کی لاش چوراہے پہ ہوگی ہماری لاش کہیں چوراہے پہ نہ ہو جائے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تو اس لیے انسان کو دونوں پہلو کا موازنہ کرنا چاہیے کہ اس کے رد عمل جو ہونے والا ہے کتنی اس کے خطرناکیاں ہیں کہیں اگر وہ غصے میں آ گئے تو ارے تمہارا بھائی اس کو دینے والا کون ہے میں اتنا بڑا سیٹ ہوں پیسہ ہے میں چاہوں تو اس کو اس کے اس کو کیا اس کو قتل کر دوں چلو یار اس کو ہم دے دیتے ہیں آج تو آپ اگر ایسا دیکھیں گے کہ اس کو بس پاور ہے تو اس کو ایسا نہ کہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور ہے اور میری بات گہتر ہے تو سب کہیں اس کو لہٰذا ہر انسان کو مسلحت کا معاوضہ کرنا چاہیے کس کتنی طاقت ہے کتنی طاقت نہیں ہے ایسی کیا یہ شخص کار سکتا ہرگز نہیں ہرگز نہیں کاٹے گا قرآن کریم میں رب العالمی نے سر الرحمان کا در فرمایا ہے وہ انجا کا بھی رحمان صاحب پھر دنیا معروف ہے اللہ نے کہا اگر تمہارے ماں تم کو کسی ایسے کام کا حکم دے جو کام شریف کے خلاف ہے فلاط اس کے نہ کرو لیکن اس کام کے علاوہ اگر کوئی بھلا کام ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ اسے سلوک کرو آپ کی اور قرآن کریم نے ماں اور باپ کو اتنا درجہ دیا ہے جو اور کسی کو نہیں دیا ہے قرآن کا بولا تق اللہ افن ان کو اف تک نہ کہو اف کی تفسیر میں نے جب جامعہ اسلامیہ آیا تو اس وقت سمجھا اس سے پہلے نہیں سمجھتا سمجھا میں سمجھتا کہ اف کہنا سے ہی کہنا نہیں یہ مانا نہیں ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں اف کا کیا مانا ہے جیسے آپ دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں کہیں دن میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں صبح کو گئے شام کو واپس آئے ڈیوٹی سے جب انسان ڈیوٹی سے واپس آتا ہے تو وہ نشید ہوتا ہے تھکا ہوتا ہے تھکا ہوتا ہے آپ گھر میں قدم ہی رکھے کہ آپ کے ماں نے کہہ دیا آپ کو کہ بیٹا پیسہ لو اور بازار سے کھانا خرید ہے کا معنی کہ میں یار میری خیال نہیں کر میں ابھی ابھی میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں جانتی ہو میں جملہ کہا نہیں لیکن آپ نے کیا کہا میں ابھی ڈیوٹی سے خیال کرنا چاہیے میں گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے کہہ دیا اپنے ماں باپ کو اف تک نہ لیکن آپ کی ماں کہہ رہا ہے بیٹا بیٹا بیٹا آو آو دیکھو میرے گھر کے پڑوس میں وہاں ایک چیز رکھی ہوئی ہے جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ لکھا لکھا تو آپ کہیں گے کہ ماں یہ تو چوری ہے یہ تو چوری ہے ماں باپ کا فرمان ماننا ضروری ہے لیکن وہ کس میں جس میں اللہ کے لیے معاشیت نہ ہو ہو اطاعت اللہ کی اطاعت اگر اللہ کی معاسیت ہو تو ہرگز جاج نہیں ہو رہا پتا تو کے کام میں ان دونوں کا احتیاط ہرگز نہ کرو صاحب ہوما کہ دنیا معروف ہے لیکن دنیا کے اندر جب تک برقرار رہے موجود رہے تو آپ کا جو خریضہ ہے ان کے سرحد سے شروع کرنے کا کرتے رہیے چاہے آپ کو بھلا کچھ بھی کہتے رہے ہم لوگوں نے جو قاعدہ پڑھایا ادب تکلیف کو دور کی جائے گی اس قائدے کی کوئی دلیل بھی ہے جی ہاں اس کی بہت ساری ہیں آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا درار ولا درار. آپ نے خود فرما دی اپنی زبان سے لا درار ولا درار. نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ جس میں آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو دوسری دلیل یہ ہے الگ الگ فرماتے ہیں بات جا رہے کیا تم انہیں عورتوں کو تم عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے پکڑے نہ رہو تکلیف دینے کے لیے پکڑے نہ رہو جیسے کسی کی بیوی ہے اور میاں بی جمتی نہیں ہے اور ان کا مہر ہے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے یہ شوہر سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے کی طرح سے طلاق دیا تو دو لاکھ روپے میرے گردن پہ آئے گا دو لاکھ روپے میں کہاں زیادہ کروں گا اگر آئے گی تو میں نہیں دوں گا دو لاکھ روپے میرے بہت سارا کاروبار چلیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی کہ جب مجبور ہو جائے گی تو خود بخود کھلا لے لے گی اور کھلا میں محرد را نہیں پڑے گا ہاں؟ مجھ کو خلا میں نہیں پڑے گا تو وہ بی کو پکڑا ہوا ہے لیکن تکلیف بھی دے رہا ہے ہاں؟ تاکہ گھاٹا اس کا ہو بعد میں گھاٹا اس کا ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ اس میں میرا ہی فائدہ نہیں ہے میرا وقتی طرح پر تو فائدہ ہے مجھے پیسہ مل رہا لیکن میں, میں مطمئن نہیں ہوں ہاں؟ تو اللہ نے آل طرح نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُو تم ان عورتوں کو اپنی بیویوں کو پکڑے پکڑے نہ رہو ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے پکڑے نہ رہو میرے بھائیت دین اسلام واضح اور شفاف نہر ہے شفاف نہر ہے دل کے اندر قدرت ہے تو اسلام اس کا بدلہ تو اللہ اسلام نے جو پیغام ہم کو دیا ہے دنیا اس کو کوئی نظر نہیں ہے, ہے دیکھیے انسان کو پیغام دیا کہ پکڑے گا اگر تم کو پسند نہیں ہے تو محرد کا سہلنسی کو ہن او فارق او سر سرا جمیلہ اب ان کو آسانی حسن خطو کے ساتھ آپ میری بہن ہیں آپ مسلمان کی بیٹی ہیں بھائی آپ سے میری جمتی نہیں ہے تو پلیز آپ جو ہے دو لاکھ روپئے لیجیے پھر آپ اپنی زندگی سنبھال لیجئے جس کو پسند آئے آپ کو شاعری کر لیجئے ہاں اللہ نے مجھ کو مقلر نہیں کیا ہے کہ آپ کو اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے نا نہیں کہا ہے اگر میری زندگی نہیں لبھ رہی ہے تو آپ جائیے اسی طرح سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر عورت دیکھے کہ میرا شوہر مجھ سے بنتی نہیں ہے تو عورتوں کو بھی کہنا چاہیے کہ دیکھیے حضرت میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت پریشان ہیں آپ انسان ہیں میں بھی انسان ہوں اور ہر انسان کو اپنے دل کی آزادی چاہیے تو آپ میں کھلا لے لیتی ہوں اور آپ کسی دوسری طرح سے شادی کرتی ہوں جو آپ کو نگاہ میں اچھی ہو ہر طرح سے اسلام نے دونوں پہلو کو اجاگر کر دیا ہے لہذا اب ظلم و ذہنتی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لمن عورتیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں گی پھر کہا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ ہے آپ کی بیوی ہے بچہ پیدا ہوا آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اب چونکہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے لیکن بیٹا تو آپ کا بچہ تو آپ کا ہے آپ کی بیوی بی جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کا معاوضہ کون دے گا باپ دے گا باپ دے گا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس میں یہ پہلو اختیار کیا جائے جو پیسہ ادا کرے گا اس پہلے میں اس پیسے میں یہ پہلو اختیار کیا جائے کہ نہ اس میں ماں کا نقصان ہو اور نہ باپ کا نقصان ہو یعنی اتنا زیادہ پیسہ نہ طلب کی جائے کہ باپ کی کمر ٹوٹ جائے اور نہ اتنا ہی پیسہ کم دیا جی جائے کہ جو ہے ماں کی ہرت ہو نا؟ کے ساتھ نقصان بھی نقصان درمیان را, درمیان کیا جائے کہا کہا کہ ماں کو بھی اپنے بیٹے کی کے بیٹے, کے یعنی بیٹے کے دودھ پلان کی اس کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے یعنی اس کو پیسہ کم نہیں دینا چاہیے اور باپ پر بھی اتنا پیسہ لاد نہیں دینا چاہیے کہ اس کے لیے پیسہ پیڈ کرنا ادا کرنا مشکل ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف دونوں طرف کے دونوں پہلو کے نقصان کو دور کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ لا ادار رخ ان والا شہید جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کسی کو لکھنا چاہیے کاجر کو اور اس میں گواہ بھی ہونا چاہیے لیکن لکھنے والے اور گواہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا جائز ہے نہیں پہنچانا جائز ہے. نہ گواہ کو تکلیف پہنچانا جائز ہے آپ میں کوئی مقدمہ دائر کیا ہوں میرے کو دو, دو گواہ آ گئے ہیں آ... گواہ ہیں نا ان کا گھر ہے کہاں مان لیجئے کہ قسیم گھر ہے ان کا اب کرے بھائی مقدمہ کل سنوائی ہوگی ہائی کورٹ میں آپ لوگ آ جائیں تو کہا کہ یار کسیم سے ہم دمام جائیں گے تو کرایہ بھی تو چاہیے ہاں؟ اب مسئلہ تمہارا ہے اب کام تمہارا ہے اور ہم یہاں پیسہ خرچ کر کے مسئلہ چونکہ آپ کا ہے آپ لوگ یہاں کھانا سب بندوبست ہے ان شاء اللہ آپ گوا دے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی طرح سے جس نے مقدمہ کو جیسے مان لیجئے کہ آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپیہ قرض دیا اور اس وقت نے لکھ لیا لکھا تو ایسا نہیں کہ جس نے لکھا ہے تو اس کو دوسرا فریق ارے تم نے کیوں لکھا تھا اس کو ماں کے ختم کر کے جو ہی نہ رہے گواہی نہ دے پائے وہ جائج نہیں ہے ہاں رو رقاط ولا شہید گواہوں کو اور کاتب کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے نہ میرے طرف سے نہ ان کی طرف سے ایسا نہیں کہ بھائی تم نے اس دن میرے خلاف کیوں گواہی دی تھی ہاں دیکھو تم کو میں اچھی طرح پیٹوں گا یا تم کو نقصان پہنچاؤں گا جائز نہیں ہے گواہوں کو اس کی طرف سے نہ مدائی کی طرف سے اور نہ مد کی طرف سے دونوں طرف سے تکلیف دینا جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کو اس میں سے گواہ اللہ نے بالخصوص ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ماحول میں عام طور ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے خلاف گواہی دی, دی تو آپ ان کو دشمن بن گئے وہ بھی آپ کو دشمن بن گئے اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لا اور بلا شہید گواہوں کو اور لکھنے والے کو قلم کرنے والے کو منشی کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے قاعدے کی مثال میں سنتے ہیں اس قائد کے تحت کیا کیا مسال آتے ہیں پہلا مسئلہ خرید و فروخت میں اختیار کی تمام صورتیں صورتوں کی مشروعیت سے خریدنے والے سے نقصان کو دور کرنا خرید و فروخت میں اختیار کی تمام صورتوں میں دیکھیے خرید و فروخت میں اختیار ہوتا ہے اسے اختیار کہتے ہیں بے اختیار خرید و فروخت کرتے ہیں نا اس میں بے اختیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بے اختیار اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلام کے اندر کچھ ایسے احکامات دیے ہیں جس میں نقصان کو دور کرنا مقصود ہے جیسے آپ بھی دکان پہ آئے اور کوئی چیز خرید کے لے کے گئے خرید کے لے کے گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ چیز اگر صحیح نکلی تو ٹھیک ہے لوں گا اور ایک چیز اگر دو نمبر ثابت ہو گئی بھائی تو میں آپ کو واپس کروں گا بھائی اختیار اختیار ہے یعنی مجھ کو اختیار ہے بھائی کہ اگر یہ چیز جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈ ان جاپان ہے اگر میڈ ان جاپان کا ہے تو الحمد للہ تو اس کا استعمال کروں گا لیکن اگر میڈ ان جاپان کے بجائے اگر میڈ ان چائنا نکل گیا تو آپ کو وہ بس نہ پڑے گا یہ شرط مکمل ہو گئی چلے گئے اسلام نے کہا کہ اگر ایسی کوئی شرط اگر ہو جاتی ہے تو اس کو اور اس کو بھی نقصان نہ ہو اس کو نقصان اس لیے ہے کہ میں نے جاپان کہا کر خریدا چائنا نکلا اور اس کا نقصان یہ ہے تاکہ اس کی سما خراب نہ ہو دکان کی جو ہے شہرت ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو دونوں کی کوئی نقصان نہ ہو اس لحاظ سے لحاظ سے اس شریعت نے اس کو، اس کو بے اختیار کو جائز کرا دیا ہے اسی طرح سے بے خیار میں اور چیز ہوتی ہے آپ دکان پہ ہیں کچھ خریدیے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں دکان ہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں شریف نے کہا ہے کہ جب تک آپ اس دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس چیز کو کہہ سکتے آپ میں نے نہیں لوں گا پیسہ پسند کر دیا وہ کہے گا نہیں نہیں آپ لے چکے ہیں پیسہ یہ جائز نہیں ہے جس وقت تک آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سامان کو واپس کر دیں اور پیسہ آپ کو بازار گئے کوئی بڑی چیز لینی تھی آپ کو کوئی بڑی چیز لینی تھی آپ کو پیسے والی چیز لیکن آپ کو گھر میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ چیز میرے گھر میں ہے یا نہیں ہے آپ لے لیے پھر آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بیوی کا فون آ گیا کہاں ہے بھائی میں دکان میں ہوں کیا کر رہے ہیں دکان میں ایفر. ارے وہ غلط چیز تو ہمارے ہاں گھر میں ہے اچھا اچھا سوری میں تو پیسہ پیٹ کر چکا ہوں اچھا میرے بھائی یہ چیز واپس کر دی مجھ کو یہ نہیں لینی ہے تو وہ دکان والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے شریف کے مطابق. اور جو بھی ہو لیکن کے شریر کا حکم یہ ہے وہ نہیں کہہ سکتا ہے نی, نی, نہیں دوں گا یہ آپ لے چکے پیسے فاترہ بھی دے دیا کو میں مجلس میں بیٹھا ہوں شریر کا حکم ہے کہ جب تک مجلس میں انسان بیٹھا رہے اس جلسے میں بیٹھا رہے وہ اس کو واپس کر سکتا ہے یہ کیوں اگر میں یہ سامان خرید کے لے کے چلا گیا اور میرے گھر میں ایک سامان پہلے سے موجود ہے تو میرا نقصان نہیں ہوا گاٹا نہیں ہوا دو سامان کا میرا کیا فائدہ ہے ایک ہی سامان چاہیے اس سامان پیس کا پیسہ میرا فالتو کا گیا نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے وسلم نے شریعت کے اندر مسلمانوں کو جو احکام دیے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ مسلم ہو جاتی ہی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے جس کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہی مسلمان ہے وہی مسلمان ہے جی فرمائیے جیسے دیکھیے آپ جس وقت آڈر دیے تھے جس وقت آرڈر دیے تھے آرڈر دینے کے بعد آپ کی بات کٹ گئی نا اب دوسری مجلس شروع اب دوبارہ فون کریں گے تو آپ کی دوسری مجلس ہوگی گئے میری بات نہیں سمجھیے میری بات جیسے ابھی میں فون کر رہا ہوں ابھی بات فون کر رہا ہوں ہلو بھائی ابھی ابھی بھائی ہلو ہاں متان والے آج ہمارے یہاں تقریباً سترہ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان کے لیے کھانا تیار کر دیں بات ہوتی رہی بات ہوتی رہی پھر اس کے بعد جو ہے میرے دوست تھے ہوٹل والا بھائی آپ کو بھائی کہاں گیا تھا آپ کہاں گئے تھے آپ کو میں وہاں دیکھا دینے سے میں آیا وہاں آپ کو دیکھا بات چل رہی ہے چل رہی چل رہی ہے پھر یہاں کہہ رہے ہیں کھانا نہیں چاہیے کھانا ہے ہاں بھائی वह कार वही कार काटा नहीं लेकिन जब काल काट दिया काटने के बाद वरुण आप खाना मंगवा लिए खाना तो है ना पहले से अच्छा अच्छा अच्छा कब कब खबर लगी तो अगर आपको पता है कि अगर मैं अभी कहूंगा तो उसको भी नुकसान नहीं होगा तो अगर वो मान ले तो अच्छी बात है अगर नहीं मान तो खाना लेना पड़ेगा हाँ खाना लेना पड़ेगा لے کہ آپ جس مجلس میں جس میں آپ نے اس کو آڈر دیا تھا اسی میں اگر آپ اس کو رد کر دیتے تو آپ کا حق تھا لیکن اس کا وہ تھوڑا تیار کر لیا اور مجلس بھی بدل گئی دوسری مجلس آ گئی اب کہہ رہے بھائی ہاں مجھے کھانا چاہیے کھانا تو تیار ہو گیا ہے آپ کو کھانا جانا پڑے گا ذمہ داری آپ کی ہے آپ نے آڈر دیا ہے آپ مجھے اس وقت کہتے ہیں اب یہ چیز آپ لے کے چلے گئے گھر اور کوئی شرط نہیں لگائی کہ بھائی اگر یہ ایسا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا ایسا چلے گئے مجلس ختم ہو گئی دو دن کا تو اس کا حق ہے تو بالخصوص اس وقت جو موبائل کا جو مسئلہ ہے یا ٹیلی فون کا مسئلہ ہے تو اور مجلس اسی کو شمار کی جائے گی جو کال مستر رہے کال کاٹے نا کال کاٹنے کے بعد دوسری مجلس شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے خرید و فروخت میں خرید و فروخت میں موبائل سے خرید سکتے ہیں نہیں سکتے، خرید سکتے ہیں جیسے دمام میں ہے یا مدینے میں پڑا حضرت کیا قیمت ہے اس کی, کی دس ٹن بھیج دیے میرے لیے کتنی قیمت ہے کتنی قیمت ہے تو پھر ایک کار ختم ہو گئی ایک مجلس ہے دوسری کار ہم کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیا آپ اس کو بند کر دیجیے رجیکٹ کر دیجیے مجلس ہو گئی آپ کا اختیار تھا پہلی مجلس میں جب تک آپ مجلس سے نہ اٹھیں جی مجلس مجلس کا مطلب یہ نہیں کہ جلسہ نہیں مجلس کا مانا یہ ہے کہ آپ دونوں کی بات چلتی رہے آپ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں بات ہو رہی ہے بات جاری ہے ایسا نہیں کہ پھر آپ کہیں چلے گئے پھر دوبارہ واپس آئے تو نہیں ہوگا ایسا جی اسی طرح سے اللہ رب العالمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کی جو مشروعیت دی ہے ہمیں یہ کیوں دی ہے تکلیف کو دور کرنے شفا میں کل بیان کیا کہ اگر پارٹنر تو دوسرا پارٹنر اپنے حصہ ہو. اگر تقسیم اگر وہ تقسیم ہو چکی ہو چیز وہ تو بیچ سکتا ہے لیکن کوئی چیز ہے جو ابھی بیچی نہیں گئی ہے جیسے آپ اور وہ شیئر میں بزنس کر رہے ہیں اور ایک لاکھ ایک لاکھ دو لاکھ کی اب دونوں مل کر کے آپ نے کوئی سامان خریدی اور ایک ہی اسٹور میں ہے سامان تقسیم نہیں ہوا ہے یعنی آپ کا الگ اس کا الگ دونوں کا سامان ایک جگہ ہے دونوں شہر میں کام کرنا ہے یہ حضرت کیا کیے آدھا حصہ بیچ دیے ہاں. تو آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے غلط کیا ہے میں حقدار زیادہ ہوں میں آپ کا پڑوسی ہوں میں آپ کا شریک ہوں میں آپ کو پارٹنرشپ ہوں جہاں جس قیمت پہ آپ نے اس سے بیچا ہے سے سے لے لیے اور سامان واپس کیجیے تو یہ حق تو دیا ہے اسلام نے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگر مان لیجیے آپ کا گھر یہاں ہے آپ کو, یا آپ کی زمین ہے دونوں پٹر شپ زمین خریدے ہیں اور زمین تقسیم ابھی نہیں ہوئی ہے اور آدھی زمین وہ بیچ رہے ہیں تو آپ جان رہے ہیں کہ اگر وہ آدھی زمین دوسرے کو دے گا تو مجھے تکلیف ہوگی اور میں خرید لوں گا تو میں اب بڑا سا گھر بناؤں گا تو شفا کی جو مشروعیت ہے اسلام کے اندر یہ محض ضر تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے دور کرنے کے لیے لہٰذا شفا کی مشروعیت کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بیڑی سگریٹ تمباکو گٹخا زہر وغیرہ کے استعمال سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اب زباروئی ازال آپ بیڑی سگریٹ حکا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو کینسر میں خطرہ ہے تو کینسر یہ بیمار مصیبت ہے نا تم سب کیسے دور کریں گے تو ان کے تمام وسائل کو چھوڑ کر کے ہم اس کو دور کریں گے بیڑی کو سگریٹ کو تمباکو کو گٹخا کو زہر کو سب کو کسی درخت کسی کے درخت کی ٹہنی اگر اتنی لمبی ہو جائے جیسے کسی گھر ہے اور وہاں کسی دوسرے کی زمین ہے وہاں ایک درخت ہے اور درخت بہت بڑا ہو گیا اس کی ٹہنیاں اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ کے گھر کا جو سائبان ہے یا گھر کی جو خالی جگہ ہے اس کو ڈھانپ دیے اور آپ کو خالی اس لیے رکھے تاکہ وہاں دھوپ آئے دھوپ آئے تو جس مقصد سے آپ نے اس جگہ کو خالی رکھا تھا وہ مقصد آپ کو پورا نہیں ہو رہا ہے کسی چیز جی کو سکھانا ہو یا کسی چیز کو ہاں استعمال کرنا ہو تو وہاں وہ حضرت کے درخت کی ٹہنیاں یہاں آ گئی اور وہ بھاپ لیے تو صاحب درخت کو آپ خبر کریں گے کہ بھائی آپ کی ٹہنی کاٹ لیجیے کیوں؟ جی لیے کہ آپ کی ٹہنی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے میرے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے یہ زمین میری ہے آپ کی زمین نہیں ہے آپ کا درخت آپ ہی کی زمین میں آپ کی ٹہنی اگر آپ کی پوری زمین میں چھا جائے تو حضر کی بات نہیں ہے لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا آپ ٹہنی کاٹ لیجیے ٹہنی کاٹ لیجیے پھل آ گیا نہیں نہیں پھل नहीं گیا تو وہ تو اس کا حصہ مالک مالک کا سو مالک کا ہے کوئی شک نہیں ہے نہیں نہیں اجاز نہیں ہے نہیں نہیں اجاز نہیں ہے دیکھیے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ کہیں گے اگر اس نے یہ کہہ دیا اگر اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا درخت ہے ایک ٹہنی آپ یہاں گئی ہے تو اس ٹہنی میں جتنے پھل آئیں وہ میں آپ کو بخوشی دے رہا ہوں آپ کھا سکتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو آپ کو اس ٹہنی سے تکلیف ہو رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے آپ نے اسے کہا کہ ٹہنی کاٹ لی وہ نہیں کاٹتا ہے تو گنہگار وہ ہوگا گنہگار ہوگا اس لیے کہ آپ کو تکلیف کر رہے ہیں اور قاعدہ کہہ رہا ہے کہ اب در تکلیف کو دور کرنا ضروری ہے واجب ہم خود بھی کاٹ سکتے ہیں نا سر جی ہم خود بھی کاٹ لے سکتے ہاں آپ اس کو پہلے کہیں کہ کاٹ لیں آپ وہ نہیں کاٹتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو بولنا پڑے گا پہلے وہ نہیں مانتا تو آپ کا سکتے ہیں آپ کاٹ کریں بولے گا اس کا جو امانت ہے ہاں وہ تو نہیں وہ تو میں نے کہا نا کہ آپ کاٹ کر واپس کر اور میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوا میں ہندوستان گیا تو میری زمین ہے اور میری زمین کے باؤنڈری دینا ہے مجھ کو تو اسی میں ایک حضرت کی جو ہے آم کا درخت بہت بڑا ہے تو میں نے کہا کہ حضرت جو ٹہنی ہے آپ کی تو اس سے ہم باؤنڈری نہیں بنا سکتے ہیں تو پلیز آپ کو کاٹ لیں تو کہا کہ تو وہ بےچارا ٹال ہوٹل کرنے لگا تو پھر میں دوسرے دن گیا اس کے پاس کہا کہ حضرت دیکھیے ہمارے شیط اسلام میں آپ کی چیز ہے اور میری جائز نہیں کہ میں نے ایک مزدور کو ڈھائی سو روپئے کاٹا اور کہا کے اس کو وہاں تک پہنچا دیجیے تو یہ ہے یہ میرے ساتھ آئن واقعہ ہے تو اگر وہ کہتا ہے نہیں کاٹتا ہے تو آپ کاٹ کے اس کو دے سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے خلاف ہاں اگر ہندوستان میں تو آپ بہت کچھ اسلامی حکومت نہیں ہے اگر اسلامی حکومت ہو مقدمہ دائر ہو جائے تو یہی فیصلہ کرے گا کہ آپ نے نہیں کاٹا تھا ان کو تکلیف ہو رہی تھی کاٹا ہے آپ مسالا چل جائے گا لیکن ہندوستان میں کیوں کاٹا وہاں تو مسئلہ الگ ہے نا لہٰذا حکیت کرنا چاہیے جہاں شریعت اسلام نہ ہو کسم خدا کی وہاں زندگی کا مزہ نہیں اسلامی زندگی کی روحانیت نہیں ہے اور جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے زندگی گزارنے میں ایک بہت آسانی ہوتا ہے آپ دیکھیے سعودی عرب میں رات کے ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے فجر تک کسی بھی لمحہ آپ چلتے رہے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں معاف کیجئے گا اگر آپ گیارہ بجے کے بعد نکلے تو آپ یہ یقین مت کیجئے آپ صبح میں رہیے یقین مت کیجئے کہ میری جان پھر واپس آئے گی یا میرا پیسہ جو جیب میں ہے وہ شاید میں گھر تک پہنچ جاؤں یا پیسہ میرے پاس پہنچ جائے بہت مشکل ہے بعض علاقے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہم لوگوں لوگ ہندوستان کو اسلامی حکومت پر پھر تبدیل کرے جیسے ہمارے سلف نے نو سو سال حکومت کی تھی اور اللہ پر کوئی بید نہیں ہے کوئی بید نہیں کہ الرب العلوم جو ہے ابھی بدل دیں ابھی تو تیسری عالمی جنگ کی جو ہے تیاری ہو رہی ہے اللہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم لوگ ہندوستان کو کچھ سمجھتا فرمائے طلبہ کرے اور اسلامی حکومت واپس آئے sure. ہاں یہ اب در یوزال کا ایک فریبی قائدہ ہے مسئلہ ہے تو المقدہ تدر المقصد درالمفاسد اور من درکل مسئلہ اور ایک قاعدہ ہے کہ ادا اجتماع مقصد یو اور میں خفا اگر مسالے اور مفاسد دونوں جمع ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے یہ قاعدہ ہے تو میں نے چونکہ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں نے اس کو نہیں رکھا ہے تو میرے ذہن میں ہے کہ اگر مسلحات بھی ہے اور مقصدات بھی ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے مفاسد کو دور کریں گے مفاسد کو دور کریں گے اور اگر کسی کام کرنے میں دو مفاسد ہے لیکن ایک چھوٹا ایک بڑا تو ہم چھوٹے مقصدے کو کریں گے بڑے مقصدوں کو دور کرنے کے لیے یہ جو قاعدہ ہے اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے اچھا دیکھیے پانچ بڑے قاعدوں میں سے جو آخری قاعدہ ہے وہ کیا ہے ادھاد محکمہ آزار ہونے والی اللہ جی چلیے کوئی بات نہیں اگر آپ کسی کا سوال ہو تو بتائیے